بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد انصلی علیہ رسول کریم ہمارے اس پانچ روزہ پروگرام کی یہ آخری نشست ہے اور اس کا تعلق تحریک آزادی اور قیام پاکستان سے ہے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے وہ باتیں لاؤں کہ جس سے تحریک کا پورا خاک آپ کے سامنے آ اور اس سے آپ کو آگے کوئی راہ عمل ملے ہم بات کرتے ہیں جنگ آزادی اٹھارہ ستاون کی یہ جنگ لڑی گئی تھی انگریز کی بے پناہ زیادتیوں کے رد عمل میں اٹھارہ ستاون مئی میں اس کا آغاز ہوا مسلمان بھی شریک تھے ہندو بھی شریک تھے علامتی طور پہ بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ بادشاہ بنا دیا گیا تھا اگرچہ اختیارات پھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھے یعنی جنگ کی کمان وہ نہیں کر سکتے تھے ان کے بیٹے اس جنگ کے اندر متحرک تھے اس کے علاوہ ایک مشہور جرنیل بخت خان جو روہیل کھنڈ کا پٹھان تھا وہ ایک جنگزوں کی فوج لے کے آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ کافی عرصے تک جاری رہی اور مختلف علاقوں میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ ہتھیار اٹھا لیے جن میں تھانہ بھون شاملی میں ہمارے اکابر دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت حافظ ضامن شہید اور یہ حضرات تو قائدین میں سے تھے اور اس زمانے کے جو نوجوان علماء تھے ان میں مولانا محمد قاسم نانوطوی اور مانو رشید میں گنگوہی کے نام معروف ہیں بہر کیس یہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ مختلف محاذوں پر آپس میں رابطہ نہیں تھا رابطے کی وہ پرانی شکلیں تھیں کہ گھوڑوں کے ذریعے اطلاعات جاتی تھیں جو اطلاعات یہاں دو یا تین دن میں یا ہفتے میں پہنچتی تھیں وہ انگریز ایک گھنٹے میں حاصل کر لیتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اس سے چند سال پہلے ٹیلی گراف کا نظام بنا تھا تو لندن سے ہندوستان تک ٹیلی گراف کے تار بچھے ہوئے تھے اور ہندوستان کے بھی ہر شہر میں وہ تار تھے تو ان کو جو اطلاعات لینی دینی ہوتی تھیں وہ چند لمحوں میں چند منٹ میں وہ ایک دوسرے کو پہنچا دیتے تھے تو اور اس کے علاوہ پھر اسلحہ بھی ان کے پاس اچھا تھا مزید یہ کہ مختلف محاذوں پہ شکست کھانے کے بعد پنجاب سے ان کو مدد مل گئی اگر پنجاب کے سکھ انگریزوں کی مدد نہ کرتے تو شاید یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی جب دہلی انگریزوں نے فتح کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا تو اس کے بعد باقی محاذوں پر بھی مایوسی پھیل گئی اور شکست کی خبریں ہر طرف سے آنے لگیں اور جہاں پہ انگریز نے پھر قبضہ کیا وہاں پہ اس نے درندگی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے بہیمیت کے نئے اس نے مثالیں قائم کیں بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا پھانسی پہ لٹکایا گیا علماء کو سولی دی گئی توپوں کے دھانوں سے باندھ کے علماء کو اڑا دیا گیا بے شمار لوگوں کو قید کر کے جزائر انڈیمان بھیجا گیا جسے کالا پانی کہتے ہیں وہ ایسی زہریلی آب و ہوا کا علاقہ ہے کہ وہاں پہ کسی انسان کو معمولی زخم بھی لگ جائے تو پھر وہ کینسر بن جاتا ہے انسان بچ نہیں پاتا اور وہ جزیرہ اتنا گہرے سمندر میں ہے چاروں طرف سے کہ وہاں سے فرار کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تو ہمارے کتنے علماء اور بزرگان اور مجاہدین آزادی وہ انڈیمان بھیج دیے گئے جنگ میں اگرچہ حصہ ہندو اور مسلمانوں دونوں نے لیا تھا مگر جنگ کے بعد انگریزوں کا قہر زیادہ مسلمانوں میں نازل ہوا مسلمان ویسے بھی اقلیت میں تھے اور جبکہ کہ ہندوؤں کی اکثریت تھی اقلیت کو دبایا جائے تو ظاہر ہے اس کی حالت زیادہ قابل رحم ہو جاتی ہے انگریزوں نے کوئی کثر نہیں چھوڑی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہندوؤں سے ان کو زیادہ خطرہ نہیں تھا مسلمانوں سے بہت زیادہ خطرہ تھا کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد نے اس لڑائی کو مضبوط کیا تھا وہ جذبہ جہاد سے انہیں خوف تھا اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ انہوں نے بالکل مسلمانوں کا بلڈوز کیا ہے دہلی میں تو حقیقت بلڈوزر چلائے انہوں نے مسلمانوں کی قدیم آبادیاں جو جامع مسجد دہلی کے آس پاس تھیں جس میں ان کے مدارس بھی پکانات وغیرہ ادری تھے اس کو وہاں پہ نہیں ملے گا تو اس کے بعد دوسری طرف آپ دیکھیں گے اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان تو غریب سے غریب تر ہو گیا جب کہ ہندو مالی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی ایک دم آگے آ مالی لحاظ سے کہ مسلمانوں کو جو خوفزدہ کر کے علاقوں سے بھی نکالا گیا تو ان کی ساری جائیدادیں وہ ہندوؤں نے اپنے قبضے میں لے لی ایسے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں اور سیاسی لحاظ سے اس طرح کے ہندوؤں کو ملازمتیں دی گئیں مسلمانوں سے ملازمتیں کنی گئیں تعلیم میں بھی ہندو آگے آ کیونکہ انہوں نے اپنا نظام تعلیم جو جاری کر دیا تھا مسلمانوں نے اس میں حصہ نہیں لیا انگریز سے اتنی نفرت پھیل گئی تھی ان کے مظالم کی وجہ سے اتنا مکرو چہرہ ان کے سامنے آیا تھا کہ اس نفرت کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک لحاظ سے ایک طریقے سے بائک رکھا ان کی درسگاہوں کا ان کے اسکولوں کا ان کے کالجز کا جبکہ ہندو بڑھ چڑھ کے وہاں داخلہ لیتے تھے پڑھتے تھے اور وہاں سے نکلتے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے تھے سیاسی لحاظ سے اس طرح کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے نہیں دیا گیا جبکہ ہندوؤں کی تنظیم کے لیے اور صرف تنظیم کے لیے نہیں بلکہ ان کو سیاسی قیادت دینے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا انڈین نیشنل کانگریس کا بانی بذاد خود ایک انگریز تھا ایلن ہیم اس نے جو ہندوستان کے حالات وہ دیکھ رہا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے مظالم اور ہماری زیادتیوں کا بھولیں گے نہیں تو بہت جلدی یہ دوبارہ اس طرح کی تحریک چل سکتی ہے خیبر پختونخواہ میں تو چل رہی تھی اگر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا سلسلہ چل رہا تھا ایک شہید ہوتا تو دوسرا دوسرے کو خلافت مل جاتی تھی اور وہ لڑائیاں کبھی کم کبھی زیادہ وہ چلتی رہتی تھی کتنے مراکز ایسے تھے کہ انگریزوں نے توپے لگا کے ان کو بالکل مسمار کر دیا تو مجاہدین کو شہید ہو جاتے تھے کچھ پچھلے علاقوں میں چلے جاتے تھے ستھانہ کا پورا مرکز انہوں نے تباہ کیا اور لیکن وہ لوگ لڑتے رہے ہیں تو انگریزوں میں سے آپ ذرا ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی آپ کتاب پڑھیں وہ خود یہ لکھتا ہے کہ ان کی شورش کو دبانے کے لیے ہمیں انہیں کچھ مراحت دینی ہوں گی تو ان مراحت پر جب غور کیا گیا تو سمجھ یہ آیا کہ دو چیزیں اس میں ہیں ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں ایک متبادل شریعت پیش کی جائے جس میں جہاد نہ ہو تو اس کے لیے مرزا غلام قادیانی کو آگے لے کے آئے جس نے جہاد کا انکار کیا کہا جہاد منسوخ ہو گیا دوسری طرف یہ لے کے آئے ہیں سامنے جمہوری نظام کو اور جمہوری نظام انڈین نیشنل کانگریس وہ ایک واحد جماعت جو انگریز نے خود بنائی تھی اسی مقصد کے لیے تاکہ جمہوری سیٹ اپ یہاں پہ بنایا جائے جمہوری سیٹ اپ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزاد سیٹ اپ ہوگا وہ انگریز ہی کی قیادت میں اسی کی سرپرستی میں اسی کی ہدایات کے تحت چلے گا تو ایلن ہیم نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے پہلے جو وائے سرائے تھا اس سے بات چیت کرتے ہوئے سفارشات یوں پیش کی تھی اپنی تحقیقات کہ ایک گھٹن ہے یہاں پہ سیاسی گھٹن ہے اس سیاسی گھٹن کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے جو شرفہ ہیں جو اس یہاں پر جو اشرافی ہے جو ہے یہ بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ان کی ایک تنظیم بنائی جائے سیاسی تنظیم اور ہر سال اس کا سالانہ اجلاس ہو اور وہ انگریز سرکار کو اپنی تجاویز پیش کرے ملک کے نظام کو بہتر بنانے کی تو شروع میں انڈین نیشنل کانگریس جو اٹھارہ سو چھیاسی میں قائم ہوئی تھی وہ اسی حد تک کرتی تھی سالانہ ایک اجلاس ہوتا تھا مسلمانوں نے اس میں کوئی بھی حصہ نہیں لیا آپ ہمارے جو بڑے اکابر آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی بھی انڈین نیشنل کانگریس میں نہیں تھا کچھ پڑھے لکھے لوگ اکا دکا جیسے کوئی مسلمان جج ہے یا کوئی مسلمان وکیل ہے وہ اس میں تھوڑی بہت شرکت کر لیتے تھے اسی دوران پھر انگریز نے جمہوری نظام کو بھی متعارف کرا دیا اور یعنی مختلف حلقوں کے اندر انتخابات ہوں گے اور وہاں سے ممبران آئیں گے اور وہ اسمبلی کے اندر وہ بیٹھیں گے تو وہ اسمبلی بھی کوئی ایسی آزاد اسمبلی نہیں تھی آپ جانتے ہیں کہ کیسی حالت ہوتی ہے اسمبلیوں کی اور خیر جو آزاد ممالک ہوتے ہیں وہاں اسمبلییں بڑی فعال بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اسمبلیوں کی ابتدائی شکل تھی اور انگریز کو اس اسمبلی کا کامی سفارشات پیش کرنی تھا قانون سازی تو انگریز وائے سرائے اسی کے منظوری سے ہو سکتی تھی تو خیر اسمبلی میں پہنچنے کے لیے انگریز نے جو جمہوری نظام متعارف کرایا وہ تھا مخلوط انتخابات کا مخلوط انتخابات مخلوط انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کا شخص وہ ہر مذہب والے کو ووٹ دے سکتا ہے یعنی اس میں کوئی مذہبی امتیاز نہیں ہے اگر کہیں پہ ہندو کھڑا ہوتا ہے تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اسے ووٹ دے سکتے ہیں کہیں مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو سب اسے ووٹ دے سکتے ہیں کہنے کو تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ جی مذہبی ہم آہنگی ہوگی اتحاد ہوگا یہ گانگت ہوگی لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا فریب کار فرما تھا وہ فریب کار فرما یہ تھا کہ اول تو مسلمان مسلمانوں میں اہلیت ہی نہیں تھی انتخابی اہلیت کیونکہ انتخابی اہلیت کے پڑھا لکھا ہونا شرط تھا وہ پڑھے لکھے لوگ کم تھے دوسرے مسلمان مجموعی طور پہ اقلیت میں تھے اقلیت میں تھے اقلیت پورے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو کچھ اکثریت حاصل تھی تو وہ دو صوبے تھے واضح اکثریت جسے کہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوان سے دو صوبے تھے جہاں واضح اکثریت حاصل تھی مسلمانوں کو ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں بھی جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت ابھی ہے اس وقت اس لیے نہیں تھی کہ مشرقی بنگال مغربی بنگال دونوں ملے ہوئے تھے مکس ایک صوبہ تھا کلکتہ اڑیسہ وغیرہ یہ شامل تھے اس میں تو وہ وہاں بھی ہندو کی اکثریت تھی حدود بندی اسی طرح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت کہیں پر ہونے نہ پائے حتیٰ کہ پنجاب پنجاب میں بھی مسلمان 51 فیصد تھے وہاں سے اکثریت نہیں تھی انچاس فیصد ہندو اور سکھ تھے سندھ میں مسلمان تقریباً 73 فیصد یا 70 فیصد تھے لیکن وہاں پر ہندو پوری طرح چھائے ہوئے تھے ساری تجارت سارا کاروبار وہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا مسلمان صرف وہاں مزارے تھے غریب قسم کے یا اگر سندھ کے مقامی جو مسلمان تھے تو انہیں کوئی دین دنیا کا کوئی انہیں پتا نہیں تھا بس اپنی جاگیرداری اپنا وڈیرا پن اس کے آگے انہیں کچھ نہیں پتا تھا تو ایسے لوگوں کو خریدنا تو بہت ہی آسان تھا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں جو دو صوبے تھے بلوچستان جہاں مسلمانوں کی اپنی صوبائی حکومت آ سکتی تھی انگریزوں نے دونوں کو انتخابات سے خارج قرار دیا تھا یعنی انہیں کہا تھا کہ یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر انتخابات نہیں ہوں گے یہ اس قابل ہی نہیں کے انتخابات غیر ترقی یافتہ یا جہلا کے علاقے ہیں تو انتخابی اصلاحات میں یہ دو صوبے ہے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب باقی جو صوبے ہیں پنجاب کی میں نے بط... آپ کو بتا دی ٹھیک ہے مسلمان کوئی خاص صوبہ حکومت میں بنا نہیں سکتے تھے ایک دو فیصد سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ تعلیم یاسا طبقہ ان کا تھا زیادہ تر سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے شاید سندھ میں حکومت بنا لیتے باقی اصل مسئلہ تو باقی پورے ہندوستان کا تھا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو کہیں بھی کسی بھی ضلع کے اندر واضح اکثریت حاصل نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب اگر مسلمان ووٹر کھڑا ہوتا مسلمان ووٹر کہیں کھڑا بھی ہوتا تو زیادہ ووٹر تو ہندو ہیں تو اس کو ووٹ نہیں ڈالتے وہ کھڑا ہوتا لیکن جیت نہیں سکتا تھا اگر کوئی اچھا قابل مسلمانوں کا ہمدرد کھڑا ہوتا اس کے جیتنے کا امکان نہیں تھا جیتنے کا امکان اسی مسلمان ووٹر کا تھا جسے جس ہندو کہیں کہیں علامتی طور پہ خود کھڑا کریں وہ کھڑا کر کے کہیں کہ بھئی تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو کھڑا ہو جا ہم ہندو بھی ووٹ تجھے دیں گے مگر شرط یہ کہ ان حدود میں چلنا ہوگا کہ نہ مسلمان کا وہ کام سارے اس نے ہندوؤں والے ہی انہیں کے کرنے تھے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا تو ایسے میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انتخابات اگر کرنے ہی ہیں ہمیں حساب چاہتے ہیں لیں تو پھر جداگانہ انتخابات ہوں یعنی پورے ملک میں ہندوؤں کی نشستیں الگ ہوں وہ جتنے اکثریت میں تو ٹھیک ہے اگر ملک میں ستر فیصد ہیں تو قومی اسمبلی میں کل نشستوں میں سے ستر نشستیں ہندوؤں کی ہوں مسلمان تیس فیصد ہیں تو تیس فیصد نشستیں وہ مسلمانوں کی ہوں اور ان تیس فیصد نشستوں کے لیے مسلمان امیدوار ہی کھڑے ہوں ایک حلقے میں اب مسلم انتخابات ہیں تین یا چار مسلمان کھڑے ہو گئے مسلمان ووٹر ان میں سے منتخب کریں تو ظاہر جو بھی جیتے کا مسلمان گا مسلمان ہوگا تو تیس نشستیں مسلمانوں کو ملنی ہی ملنی ہیں جب کہ جو صورت انہوں نے پیش کی تھی اس میں مسلمانوں کو بمشکل تین یا چار نشستیں ملنے کا امکان تھا وہ تین یا چار نشستیں بھی ناقابل نااہل لوگوں کو ملنی تھیں اس لیے مسلمانوں نے سیاسی سیٹ اپ کے اندر بالکل بھی حصہ نہیں لیا تو نتیہ یہ ہوا کہ وہ سیٹ اپ بنایا اس طرح کے ہندو سیاست میں مسلط ہو جائیں اور وہ ہوئے گزرتا چلا گیا مسلمانوں کی پسمانگی تو بڑھتی چلی گئی اس پسمانگی میں جو لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان میں سے ایک بڑا کام دار دیوبند کا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا اور پھر اس کے بعد اس جیسے اور ادارے بھی سامنے آئے جیسے مظاہر علوم پور جو اس کے کچھ عرصے چھ مہینے کے بعد قائم ہوا تو مدارس کا ایک سلسلہ چلا ہے مسلمانوں کو دین کا صحیح تعارف ہوا ہے عقائد کی حفاظت ہوئی ہے اعمال کی حفاظت ہوئی ہے پھر آگے بہت ساری صرف مذہبی اور اصلاحی تحریکیں بھی اس سے چلی ہیں جیسے تبلیغی جماعت آپ کے سامنے ہے خانقاہی سلسلے چلے ہیں اور سیاسی تحریکیں بھی چلی ہیں جن کا میں ذکر آگے کروں گا دوسرا کام سر سید احمد خان نے کیا ہے کہ انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا سرشید احمد خان کا نظریہ یا ان کا یا ہدف جو تھا وہ غلط نہیں تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے اصری تعلیم بالکل بھی نہ ہوئی تو بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے تو ان کو اصری تعلیم ان کو حاصل کرنی چاہیے اگرچہ انگریزوں کے اسکول تو قائم تھے وہ اپنی جگہ تھے مگر مسئلہ یہ تھا کہ انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھنے کے بعد خاص قابلیت حاصل نہیں ہوتی تھی جو انگریز چاہتے تھے وہی یعنی وہ ایک بن جاتا تھا دفتر میں بابو بن کے یہ کام کر سکتا تھا اعلیٰ تھی جو درکار تھی اس کے مواقع پھر انگلستان میں تھے وہاں اچھی درسگاہیں تھیں تو سر سید احمد خان نے اس پائی کی درسگاہ جہاں بہت اچھی انگریزی تعلیم ہو جغرافیہ ہو سائنس ہو فلاں فلا جو علوم ہے وہ آلہ پائی یہ درس گاہ قائم کی اور یہ درسگاہ کئی چیزیں اس نے تو حاصل کی یعنی جو سر سید احمد خان چاہتے تھے وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان میں پیدا ہوئے مگر ظاہر انگریز بھی وہ بے خبر تو نہیں تھا تو علی گڑھ کے اندر اس نے اپنے لوگ بھی اس نے داخل کیے سر سید احمد خان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ افسری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے آدمی تھے انہوں نے مذہبی معاملات میں دخل دے دیا جو ان کا میدان ہی نہیں تھا جب مذہبی معاملات میں دخل انہوں نے دیا تو ان سے پھر جو حماقتیں سرزد ہوئیں وہ ایسی ہیں کہ الامان وال ان کی تفسیر ایسی ہے کہ ان کی تفسیر کے بعض مندرجات پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ اس کے ان کی تعویل بھی نہیں کر سکتے اور واقعی وہ باتیں ایسی ہیں جو کوئی مسلمان نے قبول نہیں کر سکتا تو اپنی لائن سے باہر قدم نکالنے کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے تباہی ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ علی گڑھ کالج کے لیے یہ مسلمانوں کے چندے پہ چل رہا تھا تب تک کچھ نہ کچھ یہ درست تھا اور اس کے اندر شبلی نعمانی جیسے بڑے علماء اور ایسے یعنی اعلی پائے کے فضلہ بھی اس میں اساتذہ تھے انگریز نے آہستہ آہستہ اس کو مزید اس کو گھیرا ہے اور اس کے لیے فنڈنگ اس نے جاری کر دی چندے سے کب تک یہ کام چلے گا تو ہم فنڈ دیں گے آپ کو ڈونیشن ہماری طرف سے آپ کو بھاری ملے گی لیکن شرط یہ کہ پرنسپل جو ہوگا وہ ہماری طرف سے آئے گا پرنسپل پر کے ہاتھ میں سارا انتظام ہوتا ہے سرز احمد خان کی وفات کے بعد ان کے جو جانشین تھے ان کے نائبین تھے انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اس میں علی گڑھ کالج کے اندر بھی رد عمل ہوا یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو اس کو آزاد رکھنا چاہتے تھے کچھ وہ جو کہتے تھے نہیں ادارہ ترقی کرے گا جب اس کو ڈونیشن وغیرہ ملے گا تو دو طبقے اس کے اندر بن گئے ایک قدامت پسند اور ایک جدت پسند قدامت پسندوں میں بہت اچھے لوگ تھے جو علی گڑھ کالج سے نکلے ہیں جن میں محمد علی جوہر جیسے لیڈر تھے جن میں حسرت مہانی جیسے لوگ تھے تو بہرا جدت پسند وہ اتنے غالب آ کہ علی گڑھ کالج وہ ایک انگریزی تعلیم ہی کا ادارہ رہ گیا اس کے اندر تربیت وہ اسلامی کے بجائے وہ خالص مغربی تہذیب کا ایک آپ سمجھے علامت بن گیا اس کا آکاس بن گیا یہ دو الگ الگ لائنیں چل رہی تھیں دینی تعلیم کی اور اصلی تعلیم کی اور یہ آگے تک سلسلہ جاری رہا میں ذرا سیاسی مسائل کی طرف آتا ہوں انڈین نیشنل کانگریس اپنی جگہ پہ تھی اور اس کے ساتھ ہندو مسلم منافرت کو پیدا کیا گیا ہندو مسلم منافرت کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کس طرح وہ مسلط ہوتے جا رہے تھے ہندو اپنے سامنے ایک طویل المعاد ہدف رکھ کے چل رہے تھے ان میں بڑے بڑے لیڈر اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو ایک مستقل قوم کا اور مستقل ایک آبیوں سمجھے کے ایک تنظیم ان کے اندر پیدا کی ہے ان کو بڑے اہداف دکھائے ہیں اکھنڈ بھارت کا ان کو خواب دکھایا ہے قابل تک ان کو نقشے کے اندر شامل دکھایا ہے ان کے عزائم کو انہوں نے مہمز کیا ہے اور مسلمانوں کو کے خلاف ان کو اشتعال دلایا ہے کہ باہر سے آنے والے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہزار سال انہوں نے ہمیں غلام بنائے رکھا اب ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں گے یہاں تک ان کے نعرے تھے کہ ہم ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کر دیں گے اس کے لیے ان کے بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوتے تھے اور ان جلسوں کے اندر ان کے دیوی دیوتا ان کے مظاہرے ہوتے تھے اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی یہ سلسلہ چلتا رہا ایک اور چیز انہوں نے پیدا کی جسے اردو ہندی مسئلہ کہتے ہیں ہندی بذات خود کوئی زبان نہیں ہے ہندی بذات خود کوئی زبان نہیں ہے اصل ان کی قدیم زبان تھی سمسکرت سنسکرت بہت مشکل زبان ہے آج بھی انڈیا کے اندر اس کو سوائے پنڈتوں کے اور ایسے چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا اس زبان کو جو ماہرین زبانیں انہیں کو آتا ہے یا جنہوں نے خاص طور پہ سیکھی ہے بولی کہیں پہ نہیں جاتی ہے کوئی ہندوستان میں کوئی ایک صوبہ بھی ایسی نہیں کہ سنسکرت وہاں پہ بولی جاتی ہے اردو کی الحمدللہ اجارہ داری تھی مسلمان بھی ہندو بھی اردو میں بات کرتے تھے اردو میں لکھا پڑا جاتا تھا اردو کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ زبان مسلمانوں کی عربی زبان سے مشابہ ہے یہ قرآن کی زبان ہے ٹھیک ہے آپ اندازہ کریں کہ ہندوؤں کے سب سے معتدل مزاج لیڈر جسے کہا جاتا ہے گاندھی جی وہ بھی اردو رسم الخط کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ قرآن لکھائی ہے تو وہ بھی ہندی پر زور دیتے تھے ہندی میں چونکہ وہ ایک مصنوعی زبان ہے اور کوئی زبان مصنوعی طور پر بن نہیں سکتی ہے ہر زبان قدرتی طور پہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے نا ان کو فٹافٹ وہ کام کرنا تھا تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اردو ہی کا رسم الخط بدل دیا اردو لکھی جائے گی رسم الخط کچھ اور ہوگا پھر اس میں کوئی چار پانچ سو الفاظ سنسکرت کے اس میں داخل کر دیے آج بھی اگر آپ ہندی خبریں بی بی سی کی آپ سنیں تو وہ اردو ہی ہے اس میں دو چار لفظ ایسے مصنوعی طور پر ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں تقریر کو بھاشن کہہ دیں گے ٹھیک ہے نا اجازت کو منظوری کو شاید وہ آگیا کہہ دیں گے ٹھیک ہے اعتماد کے لیے پتہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اے ہاں وشواس مطلب ایسے وہ چند الفاظ ہیں مجموعی طور پہ شاید چار پانچ الفاظ ان کو جی مطلب وہ ہاں اسی قسم کے چند الفاظ داخل کر کے ہندی زبان ہے اصل مقصد ان کو اردو رسم الخط سے ان کو بیر تھا قرآنی رسم الخط سے دشمنی تھی مسلمان جیسے ترکی مصطفیٰ کمال نے کیا نا کہ قرآن رسم الخط عربی رسم الخط ختم کر دیا تو مسلمان اپنی ساری میران سے محروم ہو گئے بچوں نے اگلی نسلوں نے جب صرف لاتینی رسم الخط پڑھا ہے تو بیس سال کے بعد ترکی میں کوئی شخص ایسا تھا نہیں جو پرانی کتابوں کو پڑھ سکتا تو یہی کام وہ یہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے اور مسلمان سمجھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے اس لیے اشتہار مزید پھیل رہا تھا اچھا انڈین نیشنل کانگریس کا میں نے آپ کو بتا دیا جمہوری نظام کا میں نے آپ کو بتا دیا سر سید احمد خان علی گڑھ کا اب ہم آتے آگے آتے مسلم لیگ مسلمانوں میں کچھ حضرات ایسے تھے جو صورتحال کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے ان میں ایک نواب محسن الملک تھے ایک نواب وقار الملک تھے یہ دونوں سر سید احمد خان کے ساتھی تھے علی گڑھ میں ان کا آ, اس کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے بنگال کے نواب سلیم اللہ خان تھے بیرسٹر مظہر الحق تھے اس زمانے کے نوجوانوں میں اور محمد علی جوہر تھے تو اگر آپ آج بھی ان کی تصاویر اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر لوگ بارش تھے یعنی محمد علی جوہر بھی بیرش مظہر الحق بھی محسن الملک بھی وقار الملک بھی عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ وہ بے دین لوگوں کی جماعت تھی میرا خیال ہے ان کی سے تصاویر ہی تاثر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے جو جماعت قائم کی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو مفادات بچ سکتے ہیں وہ بچیں ایک ہے آزادی انڈین نیشنل آزادی کا نعرہ بھی لگاتی تھی. مسلم لیگ نے اس کا نعرہ نہیں لگایا کیونکہ وہ کانگریس بھی صرف نعرہ ہی لگا رہی تھی صرف لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے جبکہ آزادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا اور اگر وہ آزادی حاصل ہوتی بھی تو آزادی وہی تھی کہ انگریز کے سائے میں ہندو نے حکومت کرنی تھی مسلمانوں کے اوپر اپنی مرضی سے مسلمان رحم و کرم پہ ہوتے تو مسلم لیگ نے اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے اسٹپ بائی اسٹپ وائسپیس آگے بڑھی ہے دیکھیں آپ جتنی آپ پستی کے اندر ہوتے ہیں آپ چاہیں کہ یار ایک دم سے چھلانگ مار کے چوٹی پر پہنچ جائے ایسا تو ممکن نہیں ہوتا ہے ابھی کیا ممکن ہے تو اس وقت تو صرف یہ ممکن تھا کہ انگریز کو کسی طریقے سے اس کا غصہ کم کیا جائے اس کا جو غیظ و غذب ہے ہر جگہ مسلمانوں کو محروم کر رہا ہے وہ دیوار سے لگا رہا ہے بلکہ دیوار میں ٹھوک رہا ہے تو وہ ایک جو ٹینشن ہے بہت زیادہ اس کو ختم کیا جائے اور انگریز کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان بھی ایک کارآمد اور اچھے شہری کے طور پر ہم اس ملک کے شہری ہیں جو حقوق ہندوؤں کو مل رہے ہیں ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ کی جو ابتداء تھی نا وہ بڑے آپ یوں کہہ ہیں پولائٹ انداز میں شائستہ انداز میں تھی اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیشہ کانگریس اس کو ہدف تنقید بناتی ہے کہ جی یہ سارے کے سارے ٹاؤڈ تھے اور سارے کے سارے انگریز کے غلام تھے میرا خیال ہے صورت حال کو آپ زمینی حقائق سے نظر انداز کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ کہاں پہ تھے مسلمان اس ٹائم باہر پہلی ملاقات جو ہی انگریز گورنر جنرل تو ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں تھا مگر اس زمانے کے اندر ایک تبدیلی آئی یہ زمانہ تھا سلطان عبد الحمید کا اور سلطان عبد الحمید کے زمانے میں یہ وہ ٹائم تھا کہ انگریز نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا بیچ میں پھر جنگیں ہوئی تھی. پھر دوبارہ اس نے دوستی کی پیشکش کی تھی اور تعلقات آپس میں اچھے ہو گئے تھے تو انگریز ساتھ میں تأثر ہی دینا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو مسلمانوں کی خیر خواہی کا تاثر وہ صرف وہاں پہ نہیں دینا تھا بلکہ یہاں بھی دینا تھا آسے میری ہے تو انگریز کا رویہ کوئی نرم نظر آیا اور ادھر سے ان لوگوں کی طرف سے باتیں انگریز کو پہنچ چکی تھی کہ ہم ایک سیاسی جماعت مسلمانوں کی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے انگریز کی طرف سے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اجازت ملے اب انگریز گورنر جنرل نے خود پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں تاکہ ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت مسلمانوں کی بھی قائم ہو سکے تو شملہ میں یہ ہوا اچھا اس پھر ملاقات میں آغا خان کی سفارش کو بھی شامل کیا گیا آغا خان کا کردار یہ بھی وہ چیز ہے جس سے مسلم لیگ کے قیام کو حدف تنقید بنایا جاتا ہے آغا خان فرقہ آغا خان تو یہاں ہوتا نہیں تھا فرانس میں ہوتا تھا تو انگریز سے اس کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے کہتے ہیں بعض جو ایسے حالات کے اندر ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جس کا میں دہراؤں گی نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کے حالات میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو اس سے بھی مدد اس طور پہ لی گئی کہ آپ بھی سفارش کریں بائے سرائے سے انگریز حکومت سے تو اس نے بھی سفارش کی اور اعزازی طور پہ آغا خان ہی کا مسلم لیگ کا پہلا صدر بنایا گیا اگرچہ کام یہاں تو یہی لوگ کر رہے تھے ٹھیک ہے اور آگے چل کے پھر آغا خان کا مسلم لیگ کی پالیسی کا بھی بڑا واضح اختلاف ہو گیا ابھی جو صورت حال تھی اس میں آغا خان اور یہ متفق تھے کہ یہاں انگریز کی سختی کم کی جائے مسلمانوں کو شہری حقوق جو ہندوؤں کو ملتے ہیں مسلمانوں کا دلوائے جائیں۔ تو یہ بات ہو گئی مسلم لیگ قائم ہو گئی انیس سو چھ میں اور نواب سلیم اللہ خان محسن ملک بخار الملک یہ اس کو لے کے چل رہے تھے جس طرح انڈین نیشنل کانگریس ایک سالانہ جلسہ کرتی تھی یہ بھی اتنا ہی کرتی تھی مسلمان بےچارے اتنا قسم پرسی میں تھے ان کو سیاسی مسئلوں سے دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا دو روز کی روٹی مشکل سے لے رہے تھے تو ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا اور اس میں بھی پڑھے لکھے لوگ شریک ہوتے تھے بہت سے بہت سو ہو گئے دو سو ہو گئے چار سو ہو گئے کچھ باتیں ہوتی ہیں. سفارشات مرتب ہو جاتی تھیں ہاتھ کھڑا کر کے منظور ہو جاتی تھی انڈین نیشنل کانگریس اپنی سفارشات بھیجتی تھی اپنی سفارشات بھیج دیتے ہیں اس طریقے سے کام چل رہا تھا یہاں تھوڑی سی بات آپ کو ایک اہم بات بتاؤں انڈین نیشنل دیکھے آپ دیکھیں انڈین نیشنل ہندوستانی قومیت کی جماعت بات سمجھ میں آئی اس کا قیام جب 1886 میں ہوا تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ تھا انگریز نے صرف یہاں پہ یہ نہیں کیا تھا انگریز نے پورے عالم اسلام کے اندر یہ چیز چلائی ہوئی تھی مسلمانوں کو سلطان عبد الحمید دے رہے تھے مسلم قومیت کا ایک پیغام اور اس کے لیے انہوں نے الجامعت الاسلامیہ جسے پان اسلامک اعظم تحریک کہتے ہیں وہ چلائی ہوئی تھی ہمارے اکابر دیوبندی خفیہ طور پہ اس کے اس کے آپ رہنما کہہ سکتے ہندوستان میں اس کے رہنما تھے وہ انگریز نے اس کو توڑنے کے لیے وطنی قومیت کا پرچار کیا کہ ہر جگہ پر وطنی قومیت کی تحریکیں اس نے بنائی عرب میں عرب قومیت کو بھارا ترک میں ترکی قومیت کو بھرا اور اسی طریقے سے جس ملک میں جو قومیت اس کو سمجھ میں آئی اس ملک کا نام دے کے اس قومیت کو بھارا عراقی قومیت ہے عراق میں چونکہ مسلمان زیادہ ہیں مگر عیسائی بھی ہیں ان کی ایک مشترکہ قومیت بنے شام کے اندر مسلمان زیادہ ہیں عیسائی زیادہ ہیں ان کی ایک شامی قومیت بنے لبنانی قومیت بنے اردنی قومیت بنے مصری قومیت بنے اب مصری جو قومیت کا جو نعرہ تھا اس میں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن یہودی عیسائی وہ سارے شریک تھے اس کے اندر تو اس کو انہوں نے بالکل ایک سیکولر ایک تحریک اس کو بنایا تو آگے چل کے جو حکومتیں بنی وہ ساری سیکولر تھی پھر واسطے میں نہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا ہندوستان میں انگریز کا مفاد یہاں بھی یہی تھا کہ وہ ایک انڈین قومیت کا وہ تشکیل دے اس انڈین قومیت تشکیل کے اندر مسلمانوں نے شامل ہو کے بس قومیت کا ایک حصہ بن جانا تھا چاہے وہ اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے مدرسوں کی حیثیت میں مسلمان رہتے بالکل رہتے نمازیں پڑھتے مسجدیں بناتے تو انگریز دور میں تھیں مدرسے بھی بن رہے تھے لیکن بحثیت سیاست کے مسلم سیاست کا یہاں کوئی وجود نہ ہوتا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ذیلی تنظیمیں وغیرہ بنی بھی ہوتی تو وہ ہوتی کانگریس ہی کے آپ یوں کے اتحادی جماعتیں یا اس کے اعلی کار کے طور پہ ذہن انڈین نیشنل کانگریس کا بالکل یہی تھا اس کو بنانے کا اور آپ دیکھیں کہ آخر تک انڈین نیشنل کانگریس نے اس بنیادی نقطے کو نہیں چھوڑا ہے جو اس کا مقصد وجود تھا تو یہ چونکہ مسلمان لیڈروں نے محسوس کر لیا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی کوئی الگ پہچان الگ سیاست وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ممکن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے مذہب پر بھی اس کا اثر پڑے اس کا بھی امکان تھا آپ بتائیں کہ اگر کسی ملک میں قانون سازی ایسی ہو رہی ہو کہ تیس فیصد مسلمان ظاہر ہے وہ کسی بھی اسمبلی کے اندر وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتے قانون تو قومی اسمبلی میں بنتے ہیں نا قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں دو تہائی اکثریت بڑے آرام سے ہمیشہ ہندو کے پاس ہوتی مسلمان اگر ساری طاقت استعمال کر لیتے ہیں ان کے تمام انتخابات میں کامیاب ہو جاتے تو زیادہ سے زیادہ وہ تیس فیصد ہی لے سکتے تھے نا جتنی تعداد تھی ہندوستان میں اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتے تھے تو یہ بھی خطرہ تھا کہ تشخص اور مذہب و تہذیب بھی متاثر ہوگی اور وہ ہو رہی تھی تو مسلم لیگ قائم ہوئی مسلم لیگ کافی عرصے تک بالکل ایک ایسی جماعت جسے سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر اس کی شکل بالکل ایسی تھی کہ انگریز کی ہم زبان جماعت ہے لیکن بالکل ہم زبان نہیں تھی لیکن بڑے پیار سے محبت سے جب بھی کوئی اس کی بات جاتی تھی جناب علی جا سرکار انگریز موت دبانہ درخواستی اسی طرح ہوتا تھا درخواست ہی کر سکتے تھے لیکن کچھ لوگ ان میں تھے جن میں یہ جذبہ تھا کہ ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے ہم بڑھیں گے جس میں محمد علی جوہر وہ پیش پیش تھے محمد علی جوہر نے مسلم لیگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی یہ وہ زمانہ تھا کہ کانگریس کے نوجوان لیڈروں میں محمد علی جناح کا نام سامنے آیا محمد علی جنہ نے کانگریس جوائن کی اور چونکہ ایک بڑے ماہر وکیل تھے بیرسٹر تھے اس لیے ان کی صلاحیتیں ابھری اور مشہور ہو گئے انیس سو تیرہ میں انیس سو بارہ یا انیس سو تیرہ میں جوہر صاحب نے محمد علی جناح کو پیشکش کی کہ آپ مسلمانوں کی وکالت زیادہ اچھی کر سکتے ہیں مسلم لیگ میں آ جائیے اس زمانے کی سیاسی جماعتیں آج کل کی سیاسی جماعتوں کی طرح بہت زیادہ قواعد کی پابند نہیں تھیں ایک آدمی بیک وقت دو پارٹیوں میں رہ سکتا تھا یعنی آج کل تو پارٹی کی رکنیت فارم میں یہ درج ہوتا ہے حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور پارٹی میں نہیں آؤں گا اس زمانے میں ایسی کوئی شرط حلف نامہ ایسا کوئی ہوتا نہیں تھا تو اس لیے جناز صاحب مسلم لیگ میں بھی آ دونوں میں آ دونوں میں آنے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس میں کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے کیونکہ اب یہ لوگ آپس میں یہ بات بھی کرتے تھے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو آزادی حاصل کرنے کے لئے ہندو اور مسلمان کا اتفاق ضروری ہے اشتراکی حالت میں تو بہت مشکل ہے اور اتحاد کے لیے کوئی فارمولا ہونا چاہیے اتحاد کے لیے آپ کوئی معمولی بزنس بھی کرتے ہیں آپ اشتراک کرتے ہیں تو پہلے کچھ طے کرتے ہیں کہ نہیں میں سیاست تو سب سے بڑا بزنس ہے کیونکہ اس پر بہت بڑی تعداد کے بہت بڑی عوام کے مفادات ہوتے ہیں اب گھر کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس لیے پہلے سے کوئی آپس میں لوگوں سے طے کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کی دال روٹی اس کے اوپر موقوف ہے آپ کے بچوں کا مستقبل اس سے موقوف ہے اور آپ یہ نہیں کرتے چل بھئی یہ پانچ لاکھ لے لے اور جیسی مرضی کام کرے اتنا تو نہیں کرتے شرم یہ جائز نہیں طے کرنا پڑتا ہے تو سیاست میں بھی آپ جانتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی جماعت دوسری جماعت سے اتحاد کرتے ہوئے کتنے پیچ و خم ہوتے ہیں کتنی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے شرائط ہوتی ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں تب جا کے بمشکل کوئی آپس میں اتحاد ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں تو ان کے درمیان یہ بات چلتی رہی کافی عرصے چلتی رہی اور جناح صاحب اس میں پل کا کردار ادا کرتے رہے کانگریس والے ان سے اس لیے خوش تھے کہ جناح صاحب بالکل سیکولر آدمی تھے مسلم لیگ والے اس لیے خوش تھے کہ وہ بہرحال مسلمان تھے میں جناب صاحب کو یہیں چھوڑتا ہوں میں آگے چلتا ہوں سلطان عبد الحمید کا وہاں تختہ الٹ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا انگریز نے ایک کام یہ کیا تھا انیس سو میں جب میں نے بتایا کہ انگریزوں نے سلطان عبد الحمید سے دوستی کر لی تھی اور کچھ عرصے وہ تاثر دیتے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ برابری کا سلوک کر رہے ہیں اسی تاثر کے لیے مسلم لیگ کی اجازت دے دی بن گئی اسی تاثر کے لیے انہوں نے ایک عجیب کام یہ کیا جس کی توقع نہیں تھی کہ انہوں نے بنگال کو تقسیم کر دیا بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا ٹھیک ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مشرقی بنگال بنگلہ دیش میں کتنے لوگ ہیں پچیس چھبیس کروڑ آبادی ہے وہاں کی پاکستان سے زیادہ آبادی ہے تو اس وقت تو مغربی بنگال بھی تھا بہت زیادہ آبادی تھی تو اس کو انتظامی طور پہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اس میں مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ کوئی اتنا نہیں تھا اصل یہ تھا کہ انتظامی مشکل تھی تو انگریز نے کہا کہ بنگال میں جتنا اس صوبے کے اندر ہیں باقی تین صوبوں میں اتنے ہوتے ہیں جس ایک صوبے میں اسے تقسیم کر دیا بیچ سے جب تقسیم کر دیا تو مشرقی بنگال مغربی بنگال مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے ویسے ہی تو مجموعی طور پہ ان کو ایک ہندوستان میں ایک صوبہ مل گیا جہاں پہ واضح اکثریت تھی ان کے نوے پچانوے فیصد وہاں پہ مسلمان تھے تو اس سے مسلمان جو تھے جو بنگلہ دیش کے مسلمان تھے مشقی بنگال کے جو سیاسی طور پہ ہندوؤں کے رحم و کرم پہ تھے ان پہ بڑے بھاڑی ٹیکس لگے ہوئے تھے بڑی مشکلات میں تھے وہ ایک دم ان کی گرفت سے آزاد ہو گئے جو ہندو زمیندار تھے مغربی بنگال میں زیادہ تر ہوتے تھے جب وہ آزاد ہو گئے تو مسلمانوں کے یہاں تو وہاں پر مٹھائیاں بٹیں اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور انگریز کو بھی بعض بھولے مسلمان دعائیں دے رہے تھے کتنا بڑا اس نے ہمارے لیے کام کر دیا لیکن جب یہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہندوؤں نے اس پر وہ شور مچایا ہے کہ علامان والحفیظ کہ یار یہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے گئے ایک دم تو صرف شور نہیں مچایا ہندوستان میں پہلی پرتشدد تحریک یعنی اٹھارہ کے بعد مسلمان تو خیر خرابی علاقے میں جہاد کر ہی رہے تھے انہوں نے پہلی بار ہتھیار اٹھائے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں اور ایک یعنی بازار گرم کر دیا ہونڈا گردی کا اور وہ صورتحال اتنی بڑی کہ انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا یہاں پہ انگریز نے تو ان کو پھر یقین دلایا کہ یہ کام ہم کر لیں گے لیکن ہم جلدی نہیں کر سکتے ہیں یہ صوبے کی تقسیم بہت بڑی بات ہوتی ہے تین چار سال انہوں نے گزار لیے تھے تقسیم کے ساتھ اور ان کو بڑی سہولت تھی اس میں اب آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ایک ساتھ کرو تو ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں پھر اس کے لیے ہمیں کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا تو آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں ذرا یہ غنڈہ گردی اور یہ دھماکے شماکے آپ بند کریں اور مسلمانوں کے لیے انگریز کا یہ بدلا اور رویہ بہت پریشان کن تھا انگریزوں نے اس کے لیے پھر بلایا شاہ برطانیہ کو جو انیس سو بارہ میں یہاں پر آیا اور اس نے بہت بڑا دربار منعقد کیا اس سے پہلے جب سے انگریز آئے تھے ان کا کیپٹل ہندوستان کا کلکتہ تھا یہ ہمیشہ کلکتہ میں ان کے سارے آفیسز تھے بنگال میں اب انہوں نے ایک یہ کیا کہ جی ہم اپنا جو دارالحکومت ہے وہ دہلی میں منتقل کر رہے ہیں تو دہلی میں دربار لگا مشہور دربار بہت بڑا شاہ برطانیہ آیا اور اس نے آ کے دو باتیں کی ایک تو کیپٹل اب دہلی ہوگا کلکتہ نہیں دوسرا یہ کہ اب تقسیم بنگال منسوخ ہے پورا بنگال پھر یک جائے یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اتنی شدید تھی کہ ہمیں ہم سے پوچھا تک نہیں گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ایک تقسیم بنگال کی منسوخی یہ مسلمانوں کے چہرے پہ ایک ایسا زناٹے دار تھپڑ تھا انگریز کے ہاتھ سے کہ جس نے مسلمانوں کا رخ یہاں سے ادھر کر دیا پہلے مسلمان یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہندوؤں کے ساتھ مل کے بھی کام چل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے انڈین نیشنل کانگریس بھی ایک جماعت ہے لیکن جب ہم ان کا اتنا سوتیلا رویہ دیکھا تو اب مسلم لیگ کی طرف لوگوں کی توجہ ہونے لگی کہ اس کا جو موقف ہے کہ ہم الگ سے ہماری کوئی شناخت ہونی چاہیے ان کی بات کچھ ٹھیک ہے تو یہی وہ زمانہ تھا کہ اس کے بعد پھر جناب صاحب بھی ادھر آ اور پھر کوشش یہی تھی کہ یہ متحد ہوں لیکن ہو نہیں سکے متحد سے مرادی فارمولہ آپس میں طے کریں اسی زمانے میں پھر جنگ بلقان شروع ہو گئی اور جنگ بلقان میں یہاں سے مسلمانوں میں پھر دوبارہ ایک جذبہ ابھرا ہے مسلمان مسلم قومیت کا ترک الگ ہیں ہندو ہندوستانی الگ ہیں لیکن مسلمان بھائی ہیں ہمارے تو اس کے لیے جو کام ہوا ہے اس میں سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے دارون دیوبند کو آپ دیکھیں کہ دارون دیوبند بند کر دیا گیا ہمارا ہمارے تمام اساتذہ دیوبند کے جتنے بھی تھے سارے چندے کے لیے نکل گئے طلبہ چندے کے لیے نکل گئے اور جو جمع ہوتا اس کو لے کے حضرت شاہ الحن کے جو معتمد لوگ تھے ڈاکٹر انصاری وغیرہ یہ خود وہ سارا چندہ لے کے وہاں جاتے تھے اور ترکوں کی مدد کرتے تھے ٹھیک ہے علی گڑھ والوں نے بھی اس میں بڑا بڑا کام کیا وہاں کے طلبہ بھی نکل گیا چندہ کر کر کے اپنی جیب خرچ اپنا وظیفہ وہ وہاں پہ بھیجتے رہے تو مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل مچی بحثیت مسلمان کے اور یہ چیز بھی دوسروں کے لیے تکلیف دے تھی خیر بلخان ہاتھ سے نکل گیا ترکوں کو شکست ہو گئی اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو 1912 1913 کے اندر یہ جس ترک حکومت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے داروم دیوبند مت ترک حکومت کوئی آئیڈیل حکومت نہیں تھی میں پہلا کو بتا چاہی سو آٹھ کے اندر خلیفہ قید ہو گیا عبد اب جو خلیفہ تھے وہ صرف ایک اعلی کار کے طور پہ ترکی کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے ساری, سارا کام تین پاشاؤں کے ہاتھ میں تھا ٹھیک ہے بحری برری اور فضائی فوج کے جو تھے پاشے ان کے پاس تھا یہ اور جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے آتے کے ساتھ استنبول میں علماء کی پگڑیاں سروں سے اتاری تھیں علماء کی داڑیوں کا مذاق اڑایا گیا تھا سیکولر صحافت چل پڑی تھی سیکولر صحافت میں علماء کے کارٹون بنا بنا کے پیش کیے گئے تھے نعرے لگائے گئے تھے دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور یہ حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہوا تھا ایسی حکومت کو اور ایسے بچانے کے لیے ہمارے اکاویر سنجیدہ کیوں ہو گئے کہ مدرسہ بند کر دیا طلبا کو چھٹیاں چندہ کرو بچاؤ نہ کتنا بچا سکتے تھے مدرسوں کے چندوں سے کوئی ملک کام بچ سکتے ہیں حالت جنگ میں خلافت تو دیکھے بس نام ہی رہ گیا تھا ایک خلافت کسی لیبل کا نام نہیں ہے خلافت وہ ایک عمل کا نام ہے وہ ایک پالیسی کا نام ہے بات سمے میں آ رہی کہ نہیں اگر کوئی کافر اپنے سر پہ خلافت کا بورڈ لگا کے بیٹھے تو خلیفہ تو نہیں ہو جاتا نا بات خلافت کا مسئلہ اصل نہیں تھا وہ تھا ایک علامت ہے مسلمانوں کی خلافت وہ ایک چیز ہے بابرکت شاید اصل مسئلہ کیا تھا اس سے بھی زیادہ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن تھوڑا پھر پیچھے چلنا پڑے گا ایک اصطلاح آپ کو سمجھنی پڑے گی وفیقی اصطلاح ہے وہ ہے دار الکفر دار دار الکفر دار الکفر کو دار الحرب بھی کہتے ہیں لیکن دار الکفر کہنے سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے کیونکہ جب آپ دار الحرب کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جہاں لڑائی ہو رہی وہی دار الحرب ہے حالانکہ فقاہا کی اصطلاح میں دار الحرب دار الکفر وہ مترادف ہیں ایک ہی مان ہے دار الکفر کیا ہوتا ہے الحرب کیا آتا ہے کیا جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں وہ دارالاسلام ہے ایسی بات نہیں ہے کیا جہاں مسلمان اولیا کی حکومت ہے وہ دار الاسلام ہے نہیں تاریخ میں یہ بھی داخل نہیں بنیادی طور پر دار الکفر وہ ہے کہ جہاں پر سیاسی و عسکری غلبہ کفار کا ہو چاہے وہ پچاس کروڑ مسلمانوں کا ملک ہو اور ایک کروڑ کفار وہاں پہ قابض ہیں سیاسی و عسکری غلبہ ان کا ہو وہ دار الکفر ہے دار الحرب بھی آپ کہہ لیں ایک ہی بات ہے جہاں سیاسی و عسکری غلبہ مسلمانوں کا ہو وہ دار الاسلام ہے وہ دار الاسلام ہے دارالاسلام ہونے میں تعریف تو اتنی ہے مسلمانوں کا ہولڈ ہواں وہاں پہ باقی آگے اس کی صفات وہ وہی ہیں جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے یعنی وہ شریعت پہ عمل کرتے ہوں وہ نیک و سالے ہوں وہ شریعت کو نافذ کریں وہ ساری باتیں صفات میں ہیں لیکن آپ بتائیں کہ مسلمان ہونے کے لیے مسلم کی تعریف میں داخل ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں لازم ہیں کیا پھانسی کا فاجر مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا ہے نا کلمہ اس نے پڑھ لیا اسلام کے ان تمام چیزوں کو جن کو نبی علیہ و لے کے ان کو تسلیم کر لیا مسلمان ہے چاہے عمل نہیں کر رہا تو اگر کسی مسلمان ملک میں حکومت ایسی ہے جو اسلام پہ عمل بالکل نہیں کر رہی ہیں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو اس ملک کو دار الاسلام ہی کہا جائے گا ٹھیک ہے عملی طور پر نفاذ شرط نہیں ہے عملی نفاذ ہونا چاہیے دار الاسلام ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے جب آپ مسلمان ہیں تو اپنی ذات پہ بھی اسلام کو لائیں اور ملک میں مل بھی لے کے آئیں لیکن اگر اپنی ذات پہ اسلام نہ لانے سے آدمی کافر نہیں ہوتا تو حکومت کے اسلام پہ نہ چلنے سے وہ دار الکفر یا دار الحرب نہیں ہو جاتا آسم ہے اور جس طرح کسی شخص کو ہر شخص کو کلمہ پڑھنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے ہماری جتنی کوشش ہو اگر ایک شخص کلمہ پڑھ سکتا ہے ہمارے بس میں اس کو مسلمان کریں گے اس بات میں موقوف نہیں رکھیں گے یار اگر یہ ولی اللہ بنے پھر تو اس کو کلمہ پڑھائیں گے اگر یہ ولی اللہ نہیں بنتا یہ ہمارے شیخ صاحب سے ہمارے مرشد سے بیعت نہیں ہوتا پھر اسے کلمہ ہی نہیں پڑھاتے یہ بات جائز ہوگی ختم جائز نہیں ہے آپ اسے مسلمان کر لیں ہو سکتا ہے وہ بیت بھی ہو جائے آپ کے شیخ سے ہو سکتا ہے وہ مدرسے میں داخل ہو کے عالم بھی بن جائے نہ ہوا تو کم سے کم ہمیشہ کی جہنم سے تو بچے گا باتیں میں آئے نہیں تو اسی طریقے سے دار الاسلام کسی بھی درجے کا ہو وہ بنانا مسلمانوں کا فرض ہے وہ ایسا بن جائے جیسے خلفہ راشدین کے دور میں تھا سبحان اللہ کیا کہنے ایسا نہ بن سکے صرف مسلمانوں کی حکومت آ جائے سیاسی و عسکری طاقت وہ کفار سے چھین لیں یہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے فقہانی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مسلمان ایک قلعے پر بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اس کو دارالکفر سے نکال کے دارالاسلام بنا سکتے ہیں تو ان پر وہ واجب ہے ایسا کرنا کوشش کرنا واجب ہے مگر اس میں ایک شرط ہے کہ آپ اسے دارالاسلام بنا سکتے ہیں دارالاسلام بننے میں وہ شرط یہ کہ آپ قبضہ کر کے قبضہ برقرار رکھ سکیں اسی کو کہتے ہیں کہ سیاسی و عسکری غلبہ آپ کا اگر آپ نے ایک دن قبضہ کیا اور اگلے دن دشمن نے آپ سے چھین لیا اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہم اس کو بچا سکیں گے نہیں بچا سکیں گے آپ کو معلوم ہے نہیں بچا سکیں گے تو وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے وہ تو خامہ خودکشی ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں کچھ توکل بھی انسان کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم اس کی حفاظت کر لیں گے اللہ کی مدد سے وہاں پہ اس کو لینا وہ بھی فرض ہے پھر اس کو بچانا وہ بھی فرض ہے چاہے اس قلعے میں رہنے والے قلعے کے وہ فتح کرنے والے مسلمان چاہے وہ داڑھی منڈے ہیں چاہے وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, وہ گناہ اپنی جگہ پر ہے تو اس مسئلے کو فرق کر کے دیکھنا چاہیے جب مسئلے کو ہم آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں فسق و فجور اور کفر کے فرق کو نہیں سمجھتے تو اس طریقے سے پھر ہم دارالاسلام کی بھی صحیح حقیقت کو اور اس کی صفات کو ہم مکس کر دیتے ہیں تو اس سے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں اس طریقے سے عالم اسلام کے اندر خروج کی تحریکیں چلتی ہیں کہ دارالقفر ہو گیا ہے کیونکہ نیک لوگ نہیں ہیں حالانکہ نہیں ہوا ہے میں اس مسئلے زیادہ نہیں جاؤں گا تو بہت لمبا موضوع ہے میں بات اس پہ لے کے آتا ہوں کہ ہمارے حضرات کے سامنے جو صورتحال تھی نا وہ یہ تھی کہ عالم اسلام سارا کا دا سارا دارالکفر کو گیا تھا شاہ عبدالنزی محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مغل بادشاہوں کے دور میں جو فاسق و فاضل تھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے دارالحرب کا فتویٰ نہیں دیا دارالاسلام ہی ہے ایسے ہی ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ان مغل بادشاہوں کا دور دیکھا جو نمازیں تک نہیں پڑھتے تھے انہوں نے نہیں لکھا نئی فتوا دیا کہ یہ دارالحرب ہے نہیں دارالاسلام ہے وہی چلا آ رہا ہے جو محمد بن قاسم یا محمود غذبی نے فتح کیا تھا وہ تسلسل باقی ہے صفات کے فرق سے تاریخ میں فرق نہیں پڑے گا لیکن شاہ عبدالعزی محدث دہلی کے زمانے میں آخر زمانے میں کیا ہوا تھا سیاسی و عسکری کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا مغل بادشاہ تو خود تنخواہ لے رہے انگریزوں سے تو سیاست کیا ہے عسکریت کہاں ہے اس لیے انہیں فتویٰ دیا کہ اب یہ دار ہے اور اس لیے جہاد فرض ہوا تھا اور اس لیے سید احمد شہید نکلے تھے اب وہ صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی تو پورے عالم اسلام میں کہیں انگریز قابض ہے کہیں فرانس قابض ہیں کہیں اٹلی قابض ہے سوائے ترکی کے مسلمانوں کا دارالاسلام صرف تاریخ کے نفس تعریف کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں تھا ہاں افغانستان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں مگر افغانستان میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی کمزور ملک تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے تو امید صرف ترکی سی تھی اس کی فوج مضبوط اس اس لیے اس واحد مسلمان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک مسلمان سپاہی رہ گیا تھا ایک مسلمان سپاہی وہ بندہ ہوا تھا افغانستان باقی سب شہید ہو گئے تھے ایک رہ گیا تھا اس ایک کا بچانا بھی کوئی کم اہم کام نہیں تھا اہم ترین کام یہ تھا مدرسوں کی بقا سے بھی زیادہ اہم کام تھا اس کو بچانا یہ بات آپ کو اتنی اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اپنے ملک کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں ہیں اپنے حکمرانوں کا فصق و فجور ان کی دین کے سے ہٹی ہوئی باتیں دیکھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم نے اس ملک کو توڑنا ہے ہم نے اس ملک میں خروج کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اصل اٹھا لینا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے صوبے الگ کرنے ہیں یہ کرنے ہیں اس سے کوئی خیر نہیں ہوگی اس سے فتنہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس حالت میں بھی میں بات کو آگے چلاتا ہوں تو وہ سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ تھی لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اکابر نے جو بھی کیا وہ کامیاب نہیں ہوا اس وقت اللہ کی طرف سے حکمت یہی تھی تحریک ریشم نمال چلائی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جرنیلوں سے جا کے بات کی وہی وہ جرنیل تھے وہی وہ تینوں پاشے تھے جن سے شیخ الہند جا کے ملے ہیں وہاں پہ اور جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ان سے جا کے بات کی ہے کہ دیکھیں آپ کی بھلائی بھی اس میں ہماری بھلائی بھی اس میں انگریزوں سے اس وجہ جنگ عظیم چل رہی تھی اس میں انگریز فرانس روس سب ترکی کے خلاف جمع ہو گئے تھے سارے تو انگریزوں کو اگر ہندوستان سے نکال دیا جائے تو بہت بڑا اڈا ڈاؤن کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج بھیجیں اور ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے ہوئے درہ خیبر کے ذریعے داخل ہو جائیں گی اور اسی دن ہم پورے ہندوستان میں ہم بغاوت کر دیں گے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو انگریز پھر انگریز کی فوج ساری لگی ہوئی محاذوں پہ انگریز کی اور پہ لگی ہوئی ہندوستان میں اتنی فوج ہے نہیں اس وقت میں تو یہاں جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے انگریز کو شکست ہو جائے گی یہ ہندوستان سلطنت عثمانیہ کا صوبہ بن جائے گا انگریز کے ہاں سے یہ بھی نکل گیا جب یہاں شکست ہوگی تو وہاں بھی یہ نہیں لڑ سکے گا وہاں بھی شکست ہو جائے گی آپ کو بھی فتح ہوگی اور ہمیں بھی آزادی مل جائے گی یہ چیزوں نے پسند آئی وہ جرنیل جو بھی تھے دیندار نہیں تھے لیکن محب وطن وہ تھے وہ محب وطن تھے وہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ خلیفہ کو ختم کرنا اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا جیسے آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حکمران کہ جی سیکولرزم اور لبرلزم اب کہتے کم ہے لیکن سوچ ان کی یہ پختہ ہے کہ لبرلزم اور سیکولرزم اسی سے ملک کامیاب ہوگا نا تو انوں کے ذہن میں یہی تھا لیکن تھے محب وطن تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تو انہوں نے حضرات کی بات مان لی اور سب چیز طے ہو گئی لیکن اور وہ خبر رسانی ساری ریشمی رومال کے ذریعے تھی وہ ریشمی رومال جیسے مولفضول الرما صاحب جو بانتے ہیں وہ پیلے کلر کا جو اس میں پھول لگے ہوتے ہیں وہی اسی قسم کا رومال تھا اس میں کڑھائی کے اندر ہی وہ پیغامات لکھے ہوتے تھے جس کو خفیہ زبان تھی خاص لوگ اسے سمجھ سکتے تھے اور وہ پیغام پہنچ گیا تھا افغانستان تک افغانستان بھی پہنچ گیا تھا اور منظوری انہوں نے بھی دے دی افغان اس کیا بات طے کرنی تھی کہ آپ راستہ دیں گے آپ اور جو مدد آپ کر سکیں وہ بھی آپ کریں گے بڑی مشکل سے امیر حبیب اللہ خان نے یہ بات مانی تھی ورنہ وہ خود انگریز کا ایجنٹ تھا وہ ماننے والا نہیں تھا لیکن قبائل کے لوگ نے دھمکی دی اگر آپ نہیں مانی گے تو ہم آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے تب جا کے پھر اس نے دستخط کیے منظوری دی مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ سارا سسٹم وہ لیک ہو گیا اور جگہ جگہ شیخ الہند کے لوگ پکڑے گئے شیخ الہند وہاں گرفتار ہو گئے اس وقت وہ سعودیہ میں تھے تو وہاں گرفتار ہو گئے ان کے ساتھ وہاں سیم مدنی مانا زیر ہمارے گرفتار کر کے ان کو مالٹا لے گئے کئی سال انہوں نے وہاں سخت ترین جیل میں انہوں نے کاٹے تحریک ساری کی ساری کریش ہو گئی تحریک کریش ہو گئی اور یہاں بغاوت کا جو ایک خروج کا بلکہ جہاد کے انگریز کے خلاف اس کی جو پالیسی تھی حکمت عملی ختم ہو گئی وہاں پہ انگریز وہاں بھی جیت گیا ترکی کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کچھ بھی نہیں بچا مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس دوران مسلم لیگ اپنے طور پہ سیاسی طور پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی تھی اور انیس سو سولہ میں انہوں نے جنا صاحب نے کانگریس کے لیڈر تھے مثر گھوکلے گھوکلے صاحب جو وہ معتدل لیڈر تھے وہ کہتے تھے یار مسلمان حقوق مانگتے ہیں تو حقوق دو یہ کون سا آپ سے آسمان مانیں جنت مانگیں ان کے چند حقوق ہیں انہی کی بات کرتے ہیں تو لکھنؤ کے اندر بڑا جلسہ ہوا مسلم لیگ اور کانگریس کا اور اس میں چونکہ کانگریس کے معتدل لیڈر بھی اس کے اندر گوکھلے جیسے آ تھے تو انہوں نے زور دیے اور جنا... زور دیا اس کے اوپر کسی بھی قیمت مصالحت کرو انگریز ابھی وہاں پہ لڑ رہا ہے ہو سکتا ہے متحد ہو جائیں تو اسے اور ہم کمزور کر سکیں سیاسی طور پر یہ ہمارا اتحاد اسے کافی چوٹ پہنچا سکتا ہے تو جو نکات وہاں طے ہوئے اس میں جناز صاحب کیوں کہ بہت بڑے وہ وکیل تھے انگریزوں کے سارے قائد قانون کو سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے وہ تو یہ تو جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ہم کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کر سکتے متحدہ ہندوستان میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اپنی سیفٹی ہے اور اپنی سیفٹی کے اندر مذہب کی سیفٹی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ایک ویٹو پاور دیا ویٹو پاور دیا تینتیس فیصد مسلمانوں کے پاس ہو ہے نہیں دو تہائی کہاں سے ہوگی ویٹو پاور یہ دیا اور اس میں مسلمانوں کا نام نہیں لیا اس میں صرف ایک شق یہ لگوائی کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کسی مذہب کے متعلق ہو یعنی ہندو سے متعلق ہو سکھ سے متعلق ہو مسلمان سے متعلق ہو عیسائی سے متعلق ہو جب تک اس مذہب کے دو تہائی لوگ اس کی منظوری نہیں دیں گے وہ حصہ نہیں بنے گا وہ پارلیمان میں بحث کا حصہ نہیں بنے گا ایک ویٹو پاور دلوایا اور بھی ایسی کئی چیزیں تھیں جو ایک ماہر وکیل ہی وہ کام کر سکتا تھا اور اس پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا یہ تحریک یا اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ادھر سے تحریک ریشمی رمال ناکام ہو گئی اور ادھر سے آپ سب کو میرا نیند گئی نہیں نیند نہیں, نہیں؟, نہیں, نہیں آئی اچھا مجھے لگ رہا تھا آشا. مسلمان لیڈر جنگ عظیم جب ختم ہو رہی تھی نا تو ہم بڑے بڑے لیڈر ہندوستان میں ابو الکلام آزاد جو مسلم قومیت کے مسلم اتحاد کے مسلم تحریک کے مسلم جہاد کے بہت بڑے نقیب تھے الہلال ان کا نکلتا رہا جوش مسلمانوں میں پیدا کرتا رہا اور مسلمانوں کے اندر لوگ اٹھتے رہے کئی بار وہ بند ہوا کئی بار چلا وہ جیل میں محمد علی جوہر مسلم قومیت اور مسلم آپ سیاست کے بڑے عالم بردار تھے وہ جیل میں شوکت علی صاحب ان کے بڑے بھائی وہ جیل میں حسرت مہانی جیل میں اللہ ماشاء اللہ سبھی کو جیلے میں بند کر دیا تھا مگر جنگ عظیم کے خاتمے پہ انگریز نے طے کیا کہ اب ان سب کو سیاسی قیدیوں کو ہم نے آزاد کرنا ہے تو انیس سو بیس میں یہ بعد دیگرے دیگر سارے آزاد ہوئے اسی میں حضرت شیخ الہ بھی رہا ہو گئے حضرت شیخ الہند ہند پہنچے ہیں انیس کا وسط تھا حال مارچ انیس تھا جب وہ رہا ہو کے پہنچے ہیں ادھر بمبئی کے ان کی غیر موجودگی میں ہندوستان میں خلافت اور ایک جماعت قائم جمعیت علماء ہند کہتے تھے جمیت الماء ہند کے جو بانی تھے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے بنیادی طور پر مولانا عبد الباری فرنگی محلی مگر وہ متشدد دلیلو مسلک کے نہیں تھے بڑے معتدل تھے علماء دیوبند سب کو ملا کے چلنا چاہتے تھے اس کے ساتھ جو بانیوں میں دوسرا نام ہے وہ مفتی کسایت اللہ صاحب کا ہے ٹھیک ہے جمیعت علماء ہند ایک سیاسی جماعت قائم ہوئی تحریک خلافت اس کے اندر بھی یہ ملے جلے لوگ تھے ایک طرف جمعیت علماء ہند میں تھے دوسرے تحریک خلافت میں کہ اس وقت جو خلافت کی جو علامت ہے نا انگریز اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ صاف نظر آ رہا تھا تو ہم کم سے کم اس علامتی خلافت کو بچا لیں اور دوسرا مقامات مقدسہ پر وہاں پر مسلمانوں ہی کی حکومت ہو کیونکہ اس ٹائم مکہ مدینہ اور یہ بیت المقدس سب انگریز کے قبضے میں چلے گئے تھے اگرچہ انگریزوں کو انگریز داخل نہیں ہوئے تھے لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن کنٹرول میں تھا سب کچھ ان کا ہر طرف فوجیں ان کی لگی ہوئی تھی تو ان علاقوں کو مسلمانوں کی تحویل میں دیا جائے تو اس کا ایک نام تحریک تحفظ حرمین بھی تھا اس, اس تحریک میں پھر جمیعت علماء ہند والے بھی تھے مسلم لیگ کے بھی دیندار لوگ تھے وہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو جب شیخ پہنچے ممبئی کے بحری, بحری اڈے پہ تو یہاں پہ یہ سب لوگ ان کو لینے کے لیے آئے اور ان میں جو ایک خاص شخصیت تھی وہ تھی گاندھی جی کی موہن داس کرم چند گاندھی اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب تاریخ کی شخصیت ہے گاندھی کو انیس سو سولہ میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ ایک وکیل تھا جو کہ جنوبی افریقہ میں رہتا تھا ہندوستان کا تھا وہاں چلا گیا تھا جنگ عظیم کے دوران گاندھی نے انگریز کی اتنی خدمات انجام دی کیونکہ انگریز کو تو ہمیشہ سپاہیوں کی ضرورت تھی جنگ عظیم کے دوران تو جنوبی افریقہ سے گاندھی نے اس ماہ مہم چلائی تھی انگریز فوج میں بھرتی کی اتنے لوگ جمع کر کے دیے کہ انگریز سرکار کی طرف سے اس کو تمغے ملے تمغے دیے گئے بلکہ خطاب ملا قے ہند قیصر ہند اس میں ایک اشارہ ہے کہ انگریز کی طرف سے ہندوستان کا آئندہ قیصر وہ گاندھی ہوگا پھر آگے سارے معاملات اسی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اچانک گاندھی جی ہندوستان آ گئے انیس سو سولہ میں اچانک آ گئے میساخ لکھنؤ ہو چکا تھا اور مسلمان یہ تو دیکھ رہے تھے کہ اب عسکری قوت ہاتھ سے نکل گئی ہے عسکری قوت کا ایک ٹائم وہ تھا جب نوابوں کے پاس حکومت تھی وہ لڑے ہیں حیدر علی حیدر علی لڑے ٹیپو سلطان لڑے پھر ایک ٹائم وہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان عوام لڑے سید احمد شہید کی قیادت میں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا پھر ایک ٹائم یہ تھا کہ اب آخری سپاہی ہے ترکی اس کی مدد سے لڑنا ہے وہ بھی ناکام ہو گیا اب یہ وہ ٹائم تھا کہ صرف سیاسی تحریک ہی مسلمانوں کے پاس رہ گئی تھی مسلمانوں کے پاس بھی ہندوؤں کے پاس بھی اور اس وقت ایک اچھی چیز یہ تھی کہ مساخ لکھنؤ موجود تھا کانگریس اور مسلم لیگ اور جمیعت علماء ہند وغیرہ یہ سب مل کے ان نکات پہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے تھے سیاسی طور پہ جو کرنا تھا کر سکتے تھے مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ گاندھی جی جیسے ہی آئے ایک غیر معروف شخصیت جسے جناسا متعارف کراتے تھے یہ گاندھی جی ہیں اور یہ جنوبی افریقہ سے آئے ہیں بڑے ماہر وکیل ہیں دو سال کے اندر اندر گاندھی جی ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے ان کی پوجا ہونے لگی وہ ہندو وہ ہندوؤں کے رشی بن گئے اور مسلمانوں کے نجات دہندہ بن گئے گاندھی نے گجرات سے اپنے کام کا آغاز کیا اگر آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں جس میں وہ پینٹ کوٹ اور ہیٹ پہنے ہیں تو آپ کو دیکھ کر شاید کچھ ہنسی سی آئے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس اوپر بالکل پتلا دبلا آدمی اور پھر وہ پینٹ شرٹ پہن لے تو وہ بالکل ہی مذہب کا خیز لگتا ہے تو گاندھی جی نہ پھر وکالت وق... میں کوئی خاص اتنے کامیاب نہیں تھے ہلکی سی ان کی باریک سی پتلی سی آواز سی دھیمی سی لیکن وہ اتنا ہوشیار آدمی تھا اتنا عقلمند تھا کہ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اس نے اپنی نرم آواز کو لاکھوں لوگوں کے لیے ایک انقلاب انگیز نعرہ بنا دیا اور اس نے اپنے اس سادگی اور کمزوری کو دو چادریں پہن کر سب کے لیے قابل تقلید بنا دیا وہ دو چادرے پہن کے گجرات کی نالیاں صاف کرتا تھا دیہاتوں کی تو ہندو کہتے تھے کہ آسمان سے کوئی رشی اتر آیا ہماری رہنمائی کے لیے اور صرف ایسا نہیں تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف کوئی مد... ایسا ہو گیا تھا اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول تھا گاندھی تھی جو کام کرتے تھے سارے اخبارات اس کو بڑی بڑی ہیڈنگز دے کے اس کو چھاپتے تھے ان کا کوئی چھوٹا سا وہ ایک نالی بھی انہوں نے صاف کی تو اگلے دن پورے ہندوستان کو پتا ہوتا تھا کہ اس لیڈر نے نالی صاف کی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کو پر لگ گئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ ایک غیر فطری شہرت تھی جو اس طرح ملتی نہیں ہے اور ہمیشہ ایسی چیز کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے جنا صاحب اس طرح نہیں تھے جنا صاحب 1906 سے سیاست میں تھے اور 1906 سے وہ چلتے چلتے درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے تھے تو خیر جنا صاحب اس وقت چمک رہے تھے چمک رہے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا ہندو مسلمان اتحاد کا سفیر سروجنی نائڈو جو ایک ہندو لیڈر تھی اس نے کتاب لکھ دی تھی جنا صاحب پر اسی زمانے میں جنا کی سیرت پر اس کے حالات پہ کہ یہ کتنا بڑا آدمی آگے جا کے بنے گا وہ سفیر پیچھے ہو گیا اور یہ ش جس کی پوجا کی جا رہی تھی جو ہندو کا بھگوان ہو گیا تھا وہ آگے نکل گیا اور یہ اس کے اس کے کان ایسے تھے شاید کوئی لیڈر ایسا نہ کر سکے مسلمان علما کے یہ جوتیوں میں بیٹھ جاتا تھا علما کے جوتے سیدھے کرتا تھا صوفیا کے جناب پاؤں پکڑ دیتا تھا یہ کام کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا ٹھیک اس کے لیے یہ پھر گاندھی کا دماغ ہی چاہیے اس کے لیے خود شیخ الہ ہند آیا تو گاندھی جی اس کے لیے موجود تھے اور یہ ہوا ابوالکلام آزاد وہ بھی گاندھی جی سے انتہائی متاثر ہوئے انتہائی درجے کے اور ان اتس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا جو اللال میں آپ ان کا جو بیانیہ دیکھیں گے وہ یکثر تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ حضرات طے کر چکے تھے کہ ہم نے پہری کے خلاف چلانی ہے شیخ الہند کو ہم نے سربراہ بنانا ہے ان کی حضرت شیخ الہند کی تڑپ ہی یہ تھی انگریز کے خلاف کچھ بھی کرنا ہے جان دینے کے لیے تیار ہیں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی لیکن سربراہ بن گئے سرپرست بن گئے شیخ الحین کا لقب وہاں ان کو ملا تحریک چل پڑی تحریک خلافت اس کے ساتھ ایک تحریک اور ملائے گی جس کو ترک مولاد کہا جاتا تھا ترک مولاد کا معنی یہ کہ انگریز سے محبت ہماری اب ختم ہے انگریز سے تعلق ختم ہے محبت تو دور کی بات ہے ان کی ملازمتیں چھوڑ دیں گے ان کے اسکول ان کی کالجز ان کی یونیورسٹیز سب خالی کر دیں گے ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ ہوگا پانچ سو اس کے اوپر دستخط کیا اس فتوے کے اوپر اور شیخ الہند کا سمجھے اس وقت پیغام اور یہ تھا تو یہ مسلمانوں نے قربانیاں دینا شروع کر دی تھی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا ابتدائی ہی میں اتنی قربانیاں دی جو ناقابل بیان ہیں مطالبہ یہ تھا تحریک خلافت کے اسٹیج سے کہ خلافت کو باقی رکھیں گے مقامات مقدسہ کو آپ نے نہیں چھیڑ دیں مسلمان ہی اس کے متولی رہیں گے اور ترک موالات کا یہ تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ دے یہاں کی حکومت یہاں کے لوگوں کے حوالے کر دے دونوں تحریکیں ایسی مکس تھیں کہ ایک کے بغیر دوسری کامیاب نہیں ہو سکتی تھی تو گاندھی جی نے مسلمانوں میں تحریک خلافت کا جوش اس کو استعمال کیا اور ترک مولات وہ بھی دونوں کے کام آ رہا تھا اگر ہندو خلوص سے اس پر عمل پیرا ہوتے ترک مولات میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے نوکریاں چھوڑ دیں اسکول چھوڑ دیے کالجز چھوڑ دیے سب کچھ چھوڑ دیا اور چندے جتنے تھے جتنا چندہ تھا اس پوری اتنی بڑی ملک گیر تحریک کا سب مسلمان دے رہے تھے اور مسلمانوں کے بعد تھا کہاں کچھ بھی نہیں تھا عورتوں کی بالیاں یا چوڑیاں ہاتھوں میں رہ گئی تھیں وہ تک مسلمانوں نے دی ہیں محمد علی جوہر اس تحریک کے دوران ہی پھر گرفتار بھی ہو گئے نا گاندھی جی کو بھی گرفتار کر لیا محمد علی جوہر گرفتار ہو گئے حسین مدنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے جیلوں میں چلے گئے یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی نا یہ انیس سو بیس کے دسمبر میں شروع ہوئی تھی ناگپور کانفرنس جسے کہتے ہیں ناگور کانفرنس جسے کہا جاتا ہے اس میں شروع ہوئی تھی وہ بڑی اہم کانفرنس تھی مسلمانوں نے دسمبر سے پہلے قربانیاں دینا شروع کر دی تھی دسمبر سے پہلے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ انگریزوں سے بار بار بات کر کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی خلافت کا نام تک وہ نہیں سن رہا کیونکہ اس نے ایجنڈا مصطفیٰ کمال سے طے کر لیا تھا کہ آپ نے ختم کرنا ہے لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے تحریک رک جائے ذرا پھر مصطفیٰ کمال سے ختم تو وہ بات سن نہیں رہا کی تو مسلمانوں نے ایک قسم کی دھمکی دی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے تو بعض علماء نے ہجرت کا فتویٰ دے دیا کہ اگر انگریز ہماری بات نہیں مان رہا تو مسلمان ہندوستان چھوڑ دیں تحریک ہجرت چل پڑی تحریک ہجرت کے فتوے کو دیکھ کے آپ دیکھیں یہاں سندھ سے پنجاب سے بے شمار مسلمان یہاں سے نکلے ہیں جب وہ نکلے ہیں تو ان کی جو لاکھوں کی زمینیں تھیں اور ان کے جو ہزاروں کے گائے بیل تھے وہ ہندوؤں نے لے لیے پڑوسیوں نے سو سو دو, دو سو روپے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے ذریعے سے آنے جا صرف واپسی کرائے بھی انہوں نے افغانستان تک پہنچ جائیں تو ہزاروں مسلمان جب افغانستان پہنچے جلال آباد پہنچے تو افغان گورنمنٹ نے راستے بند کر دیے یہ لوگ یہاں سے تقریباً مارچ اپریل میں یہاں سے نکلے تھے اور سخت گرمی کے اندر وہاں انہوں نے سفر طے کیا لیکن جب وہاں پہنچے ہیں اگست ستمبر تو سردی شروع ہو چکی تھی ٹھیک ہے اور وہاں راستے بند ہو گئے کہ کابل میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے پہلے یہ چھوٹا ملک ہے وسائل نہیں ہیں جب یہ لوگ واپس ہوئے ہیں تو راستے میں ان کی لاشیں گرتی رہی ہیں پورا یہ جی ٹی روڈ جو وہاں سے لے کے حسن عبدال تک پنڈی تک اگر آپ دیکھتے چلے جائیں آپ کو جی ٹی روڈ کے دونوں طرف آپ کو مزارات آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے مزارات جگہ جگہ پر ہیں کئی چھوٹے چھوٹے قبرستان بھی ہیں حالانکہ آبادی کوئی نہیں ہے ان میں سے بہت سی خبریں بہت سے مزارات انہیں لوگوں کے ہیں جو راستے میں ان کی خبریں بندی چلی گئی یہ صرف میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ایک انگریز مورخ نے یہی لکھا کہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف مہاجرین کی لاشیں گر رہی تھیں اور ان کو دفنایا جا رہا تھا جو لوگ زندہ سلامت اپنے گاؤں کو پہنچے تو جو پہلے زمیندار تھے مزارے بن گئے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اتنی قربانی مسلمانوں نے دی مالابار ہندوستان کا وہ علاقہ تھا جہاں عرب مسلمان تھے ان لوگوں میں تحریک زیادہ شدت کے ساتھ اٹھی اور انہوں نے تحریک خلافت کے حق میں شدت سے نعرے لگائے کچھ توڑ پھوڑ بھی ہو گئی تو انگریز نے فوج بھیج دی وہاں پہ کتنے مسلمانوں کو گولہ باری کر کے مشین گنوں سے ان کو شہید کیا ان کے بیوی بچے بے حال ہو گئے خیموں کے اندر دس ہزار گھرانے مسلمانوں کے خیموں کے اندر رہ رہے تھے مسلمان یہاں تک تھے اور گاندھی جی سے بار بار پوچھتے تھے کہ جی کب آپ ہندو کب شروع کر رہے ہیں تو گاندھی جی کہتے تھے مشاورت چل رہی ہے مسلمانوں نے تقریباً آٹھ مہینے قربانیاں دی ہیں ٹھیک ہے جانے تک دے دیے ہیں اور کانگریس کے بھی مشاورت چل رہی تھی اور کہتے ہیں کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے ہمارا یہ کمیٹی کا اجلاس ابھی جاری تھا کہ شیخ الند رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی یہ جو حالات ہیں نا اس وقت میں صرف دو لیڈر تھے ظاہری بڑے لیڈر لیڈر یہ تو عالم تھے اور ایک لیڈر تھے لیڈر تھے جناح صاحب جو خود کانگریس میں تھے بڑے لوگوں میں تھے اور عالم تھے مولانا شہری ثانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے اس طرح بریلی مکتب فکر میں مولانا احمد رضا خان ان کی رائے بھی ریکارڈ پر موجود ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت میں ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مل کے تحریک چلانی نہیں چاہیے یہ لوگ دھوکہ دیں گے اور یہ تحریک مسلمانوں کے نقصانات کے اوپر ختم ہوگی تو اس لیے تھانوی رحمہ اللہ جو تھے ان کو لوگ بڑے پریشان تھے علماء کے یا سارے علما ترکے مولاد کے سائن کر تھانوی نہیں جبکہ بڑے علما سے تھے تو حضرت شیخ الہن سے کہا گیا کہ آپ اشرف علی سے کہیں کہ وہ بھی دستخط کر دیں تو حضرت شیخ اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنا حق پرست انسان ہے کہ اسے میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دلیل سے سمجھ میں آ تو خود ہی مان لے گا ٹھیک ہے تو وہ ملاقات کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا تھا حضرت اس ملاقات میں آپ انہیں نے کہیے گا ضرور تو حضرت شیخ نے اس معاملے کوئی بات نہیں کی ادھر ادھر کی جو دلچسپی کی باتیں خیر خیریت پوچھ کے ایسا تھر چلے گئے مولانا خلیم الحرارنفری رحمۃ اللہ نے تھلی رحمۃ اللہ سے زمانے میں کہا تھا آپ تحریک کے خلاف کے اسٹیج پہ ایک دفعہ چلے جائیں انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ خود آپ کو اپنے لوگوں نے قتل کرنے کی تیاری کر لی ہے کہ آپ کی وجہ سے امت کا نقصان ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہے سارے علماء ساتھیں آپ الگ ہیں تو آپ پھوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں تو حضمت فرمائیں جو میرے ضمیر اور میرے نزدیک شرم ضروری ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اس کے لیے میری جان کی پرواہ نہیں ہے میں صرف اس لیے کہ میری جان بچ جائے ایسے اسٹیج پہ جا کے بیٹھ جائیں جو میرے خیال میں وہ صحیح موقف نہیں ہے میں ایسا نہیں کروں گا تو ایک یہ تھے دوسرے جناح صاحب تھے جناح صاحب کا موقف تب سامنے آیا جب وہ ناگپور والا پروگرام ہوا اور اس سے پہلے حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی وفات ہو گئی تھی چونکہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ کا آخری زمانے میں جو ان کا آخری عمل تھا وہ یہی تھا کہ کانگریس کے ساتھ ملے ہوئے تھے کانگریس کے ساتھ یہ تحریر چل رہی تھی اس لیے حضرت شیخ کے بہت سے خلفات تلامزہ جن میں مدنی رحمہ اللہ سر فہرست تھے مفتی کے فیت اللہ صاحب وغیرہ ان کا پھر آخر تک انہوں نے اسی چیز کو لازم پکڑ دیا کہ حضرت شیخ کانگریس کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کے ساتھ رہیں گے لیکن ثانی الرحمۃ اللہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ آخر میں بالکل آخری ایام میں ان کی رائے بھی تبدیل ہو گئی تھی اور وفاق سے چند دن پہلے اپنے خاص بندے کو کہا اس بندے نے مجھے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کہ یہ اختلاف جو ہو گیا ہے کہ کچھ علماء اس میں اکثر تو ساتھ ہیں لیکن کچھ ساتھ نہیں ہیں وہاں صاحب وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی تو دل چاہتا ہے کہ اس تحریک سے الگ ہو جاؤں ایک چیز اور سامنے آئی تھی شیخ کو بہت افسوس ہوا تھا یہ ایسی تحریک تھی مولانا منظور رمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں شاید واحد تحریک تھی تحریک کے تر کے ماحولات ہندو مسلمان ایسے شیر و شکر ہو گئے تھے کہ پہچان مشکل ہو گئی تھی ہندو تو مسلمان کے آہت کا پانی نہیں پیتا تھا تو مسلمان اور ہندو گلے مل رہے ہیں اور ساتھ میں مسلمان ہندو کے منہ میں پان ڈال رہے ہیں اور ہندو مسلمان کو پانی پلا رہے ہیں مساجد کے ممبر میں ہندو تقریر کر رہے ہیں مسلمان مندروں میں جا کے تقریر کر رہے ہیں یہاں تک کہ بعض باتیں تو اعتدال سے بھی آگے ہوئی تھیں ایک بہت بڑے عالم تحریر کے خلافت اپنی تقریر میں یہاں تک کہا تھا کہ میں نے ساری عمر جو قرآن و حدیث کی خدمت میں گزاری ہے آج میں وہ اس بت پرست کے قدموں پہ نثار کرتا ہوں یعنی گاندھی جی کے حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کہہ دیتے کہ میں اس کے لیے نثار کرتا ہوں کافی تھا قرآن و حدیث کا ذکر کرنا بد پرست کا ذکر کرنا شیخ ال کو بڑا افسوس ہوا مسلمان بعض خوشخوا لگانے لگے ہندو مسل... ہندوؤں کی نشانی ہوتی ہے نا تو نشان لگاتے ہیں ہندو ہنس کے لگاتے مسلمان ہنس ہنس کے لگواتا تھا ان چیزوں پہ شیخ ال تمبی بھی فرمائی مانا شبی اعلام عثمانی صاحب کا خطاب موجود ہے اس بارے میں بہت سخت تنبی فرمائی کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے لیکن خیر آخر تک چونکہ انہوں نے اعلان ایسا کوئی نہیں کیا تھا تو تحریک اسی طرح چلتی رہی شیخی وفات ہو گئی ناگپور کانفرنس میں جب گاندھی جی نے تقریر کی اور کہا کہ ہم عدم تشدد کی تحریک چلائیں گے دھرنے دیں گے سڑکیں بند کریں گے لاٹھیاں کھائیں گے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے سب نے اس سے اتفاق کیا اور اس جلسے میں گاندھی جی کو ڈکٹیٹر شپ دے دی گئی ڈکٹیٹر شپ کا مطلب یہ کہ یہ جو کہیں گے اس میں مشرق کی ضرورت نہیں ہے ان کو مشورہ کر لیں تو اچھا ہے مشورے کے بغیر بھی چل سکتے ہیں یہ اور خطرناک صورتحال تھی اس لیے جناب صاحب نے اپنی تقریر میں سخت اختلاف کیا اور کہا کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے جو گان جو مسٹر گاندھی مسٹر گاندھی کا لفظ کہا تو مجمعے کے لیے سننا ناقابل برداشت تھا ہندو مسلمان سب کھڑے ہو گئے مہاتما گاندھی بولو مہاتما گاندھی بولو اور جناح صاحب پہ ایسی ہوٹنگ کی گئی آوازیں کسی گئی کہ تقریر چھوڑ کے نیچے اتر گئے ان کا جو سیاسی جو قد و کاٹ تھا ایک دم نیچے ہو گیا سیاست یہ کے کہ باہر ہی ہو گئے اگلے چار سال ان کے خلوت میں گزرے پتہ نہیں کسی کو جنا صاحب ہیں بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہ تحریک چلی ہے ہندو بھی اب آگئے اور وہ وہ بھی تقریریں کر رہے تھے اور جل سے کر رہے تھے جیلوں میں بھی جا رہے تھے گاندھی جی بھی جیل میں گئے ہیں اور لوگ بھی جیل میں گئے ہیں خرچے اکثر و بیشتر مسلمان اٹھا رہے تھے اس سب کے ہوتے ہوئے بہت ضروری تھا کہ مسلمانوں کے مفادات کا خیال ضرور رکھا جاتا اور کہیں اگر مسلمانوں کے مطالبے کے بارے میں کوئی تشویش ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لیا جاتا مگر گاندھی جی نے ایک دن اچانک جیل ہی میں اعلان کیا تیری ختم ان کی تحریک ختم ہوتی سارے ہندو بیٹھ گئے جب اکثریت بیٹھ گئی تو اقلیت کھڑے ہو کے کیا کرتی وہ بھی بیٹھ گئے حکیم اجمل خان صاحب نے گاندھی جی سے بعد میں پوچھا جو تحریک کے بڑے لوگوں میں سے تھے کانگریس کے بڑے لوگوں میں سے تھے کہ گاندھی جی آپ نے آپ مشورہ تو کر لیتے تو گاندھی جی نے کہا میں نے آپ کو تار تو بھیجا تھا کہا مجھے تو تار نہیں ملا اب اللہ عالم گاندھی جی نے تار بھیجا بھی تھا یا نہیں بھیجا تھا اللہ جانتا ہے لیکن اتنے بڑے مشورے کے لیے اگر تار ان کو بھیجنا تو کافی نہیں تھا نا ان کا جواب بھی آنا ضروری تھا بلکہ ان کو ان کو ساتھ میں بٹھا کے بات کرنا ضروری تھی جب تحریر کی خلافت ایک دم ختم ہوئی ہے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے پہلے خلیفہ کو تبدیل کیا بالکل ہی نل بٹا نل کو لا کے بٹھایا ہے پھر کچھ ہی عرصے بعد اس کو بالکل فارغ کر کے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا خلافت بھی ختم ہو گئی تحریر خلافت بھی ختم ہو گئی اور مسلمان ایسی جگہ پہ کے کھڑے ہو کو پتا نہیں نے جانا کہاں انیس سو چوبیس میں آہستہ آہستہ رہائیاں شروع ہوئیں جوہر صاحب باہر آئے مولانا حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اتنا انتشار پھیل گیا جہاں اتنا اتحاد تھا اتنا انتشار پھیل گیا کہ یا تو لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے یا ہر شخص نے الگ پارٹی بنا لی جتنے لیڈر تھے جتنے ووٹر تھے یا جتنے مرید تھے اتنے پیر ہر جگہ کے لیڈر پھر رہے میری طرف او میری طرف آؤ افراتفری زمانہ تھا تو یہ ایسا زمانہ تھا کہ جوہر جوہر صاحب بھی کانگریس میں تھے کلام آزاد بھی جوہر صاحب یہاں پر عجیب ایک بات ہے یو ٹرن آپ دیکھیں انیس سو بیس میں جب یہ تحریک چلی ہے نا جوہر صاحب مسلم لیگ کو چھوڑ کے کانگریس میں آ گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں ہے ہم ہندو مسلمان متحد ہوں گے مسلم لیگ کا وجود اس نقصان دہ ہے وہ آ کانگریس میں ابوالکلام آزاد جو ایک مسلم فرنٹ کے دائی تھے وہ بھی کانگریس میں آگئے اور ان دونوں نے متحدہ قومیت ہی کی دعوت دی ہندو مسلمان ایک قوم ہے ہم وطن ہیں مل کے کام کریں کئی سال تک یہ چلتا رہا ابوالکلام آزاد تو آخر تک مرتے دم تک اسی موقف پر قائم رہے ہیں ٹھیک ہے محمد علی جوہر کو چند سال کے اندر ان کا موقف بدل گیا کیونکہ محمد علی جوہر انیس سو میں کانگریس کے صدر بن گئے تھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا کہ کانگریس کے سدور کی حیثیت جو تھی صرف ایک منتظم کی تھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں مدرسے کے جیسے نازے میں تعلیمات ہوتے ہیں کام سارے اس نے کرنے ہوتے ہیں وہ پالیسی متظم مطلب کی چلتی ہے گاندھی جی بادشاہ تھے بادشاہ بھی ایسے تھے کہ اس نے کانگریس کا انہوں نے بنیادی رکنیت فارم بھی کبھی فل نہیں کیا تھا کانگریس کے کا رکن بھی نہیں تھے وہ وہ کانگریس کے پیر تھے مرشد تھے بھگوان تھے ان کے تو اس لیے کانگریس کے صدر کی بات تو بہت بعد میں ہوتی تھی بات گاندھی جی کی چلتی تھی کام سارے یہ لوگ کرتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو صورت تھی وہ ایسی تھی ساڑھے بارہ بجے ہم نے ختم کر تھا میرے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہاں مسلمانوں اور ہندوؤں میں اختراق شروع ہوا ہے اور مسلم لیگ کی ضرورت پھر سامنے آئی ہے اور مسلم لیگ کی ضرورت وہ ایک الگ وطن ابھی بھی نہیں تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے مسلمان اپنی سیاسی تشکیل کر کے پھر کہیں کہ اب اتحاد کرو کانگریس میں گھس کے نہ کہیں کہ ہم آپس میں کوئی مطالبہ ہے وہاں جائیں گے تو مطالبہ آپ کا بے اثر رہے گا مسلم لیگ پھر مضبوط ہوئی ہے جناب صاحب نے اس کی قیادت سنبھالی ہے کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں حتیٰ کہ تھانی رحم اللہ جیسے بزرگوں نے مسلم لیگ کی سرپرستی شروع کر دی علما وہ سارے اس میں آگے جمیت ہندو حصوں میں تقسیم ہو گئی جو حضرت شیخ الہند کے آخری عمل پہ تھے کہ کانگریس کے ساتھ رہنا ہے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ رہنا ہے وہ جمعیت علماء ہند ہی میں رہے بہت سے علماء جو الگ ہو گئے جن میں مولانا علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب تھے مفتی شفیع صاحب تھے علامہ سید سلمان ندوی صاحب تھے ان حضرات نے کچھ عرصے تو لا تعلق اختیار کی پھر آخر میں جا کے انہوں نے علماء اسلام قائم کر لی جو مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئی 1940 میں قرار پاکستان منظور ہوئی پاکستان الگ ملک کا سب سے پہلے ذکر حضرت تھانی الرحمۃ اللہ نے انیس سو اٹھائیس میں کیا تھا اس مشاورت میں مولانا عبد الماجد دریابادی تھے مولانا سیمدنی رحمت اللہ علیہ تھے کہ ہم کو مشترک کوشش چھوڑ کے الگ وطن کی کوشش کرنی چاہیے اپنا اپنی فوج ہو اپنا بیت المال ہو اپنا نظام تعلیم ہو اپنی کرنسی ہو وہ تجویز چل نہیں سکی وہاں پہ اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی لیکن اسی بات کو جب علامہ اقبال نے انیس سو اکتیس میں الہ آباد میں پڑھے لکھے طبقے میں عام مسلمانوں پذیرائی اس کو حاصل ہوئی ہے پھر بعد میں علماء میں سے حضرت حانی رحم اللہ ان کے حلقہ پورا اس طرف آ گیا قرض پاکستان 1940 میں منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو اور تحریک چلی ہے یہاں تک کہ 1946 میں مسلم لیگ مسلمانوں کی سب سے مقبول جماعت بن گئی تھی اور کانگریس کی مقبولیت مسلمانوں کے ہاں بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی تو اس صورت میں جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور انگریزوں کا اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ وہ ایک بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھے آپ جانتے ہیں کہ انسان کا پیسہ بے حساب ہو تو جاگیریں مزید خریدتا ہے نوکر چا کر رکھتا ہے انتظام سنبھالتا ہے اس سے اور پیسہ کماتا ہے جب آپ مقروض ہونے لگے تو پھر آپ جائیدادوں کو بیچتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اپنا خاندانی گھر ہے اور دو چار پرانی دکان ہے وہی رہ جائیں تو بڑی بات ہے تو انگریز نے ساری دنیا سے اپنے قدم اس ہیں یہ علاقہ بھی اس نے چھوڑ کے جانا تھا لیکن کس طرح کانگریس کہتی تھی مشترک آپ چھوڑ کے جائیں ہندو مسلمان ایک ساتھ کانگریس اس کی سربراہ مسلم لیگ کہتی تھی ہندوؤں کو ان کا اکثریتی علاقہ دے دیے مسلمانوں کو ان کا اکثریتی علاقہ اس کے سوا مسلمانوں کے حقوق کے بچاؤ کی کوئی اور ضمانت نہیں ہے ہندوؤں پہ اعتماد کی ہزار کوششیں کر چکے ہمیں ناکامی ہوئی اب کوئی اور صورت نہیں ہے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کانگریس نے شملہ میں ابوال کلام آزاد کو اپنا جو صدر بنا دیے گئے تھے آخری زمانے میں ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا یہاں سے جناب صاحب گئے دونوں کے مذاکرات ہوئے دونوں طرف کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن کلام ان دونوں کا آپس میں تھا تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ دیکھیں کانگریس ہندو مسلمان دونوں کی نمائندہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ میں کانگریس کا ایک مسلمان ایک عالم کانگریس کا صدر ہوں تو جناح صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کو علامتی طور پہ انہوں نے آپ کو آگے رکھا ہے اور میرا دعوی برقرار ہے کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اچھا اس سے پہلے ایک اس انگریز نے ایک قانون یہاں پہ رائز کیا تھا مسلمانوں کے جو حق میں تھا مسلمانوں کا وہ پرانا مطالبہ تھا مسلم لیگ کا کئی سال پہلے 1936 میں وہ پاس ہو گیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں آئندہ انتخابات وہ جداگانہ ہوں گے مسلمان مسلمان کو ووٹ دے گا ہندو ہندو کو ووٹ دے گا تو جناح صاحب نے کہا کہ مسلم ووٹ جو بھی ہند... ہے وہ اس... ان مسلم مسلم ووٹ کے لیے کانگریس اپنے مسلمان نمائندے کھڑے کر دیں مسلم لیگ اپنے مسلمان نمائندے ایک نمائندہ ان کا ایک ہمارا اب مسلمان ووٹ دیں وہ کانگریس کے مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیتے ہی ہمارے پتہ چل جائے گا اگر کانگریس کے مسلمان نمائندے جیت گئے تو ہم مان لیں گے کہ مسلمانوں کی ترجمانی بھی کانگریس ہی کرے گی اس لیے وہ جیسے چاہے کر لے پھر اور اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں جو ہم کہیں گے وہ ماننا پڑے گا انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کو اسی فیصد نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی اور قومی اسمبلی میں سو فیصد نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کیے اس میں بعض غلط بیانات دیان، بھی شامل ہو گئے آپ کو مل جائیں گے علماء کے کتابوں کے اندر بھی مل جائیں گے اور بات ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ان انتخابات کے بعد مسلم لیگ کے ہونڈے ہر طرف دندنا رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو ووٹنگ کرنے ہی سے روک دیا اور جناب یہ کہ ووٹنگ ساری بوگس ہوئی تھی اس لیے اتنی سوٹیں انہوں نے لی ہیں یہ بات عقلی طور پر درست نہیں ہے اگر مسلم لیگ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ نمائندہ جماعت ہی نہیں ہے ایک کمزور جماعت ہے تو ایک چھوٹی سی جماعت کے ہونڈے کے اتنے زیادہ تھے کہ پورے ملک میں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ناممکن تھا دوسرا خود مولانا ابوالکلام آزاد کا اپنا تحریر شدہ بیان موجود ہے جو خود کانگریس کے تھے انہوں نے کہا صورت حال ایسی تھی کہ ہمارے لیڈروں کی بات تک سننا مسلمان گوارا نہیں کرتے تھے تو بات اسی طرح تھی کہ جب مسلم لیگ جیت گئی تو پھر جناز صاحب کو اختیار مل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ تقسیم ہے چناچہ ایک طویل جد و جہد کے بعد آخر 14 اگست 1947 کو یہ تقسیم ہوئی ہے اور پاکستان وہ دنیا کے نقشے پر سامنے آیا ہے اس میں جو میں چند چیزیں آپ کو یہ انامین ہے تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں آل مسلم پارٹیز کانفرنس انیس یہ 1929 کی وہ کانفرنس جس میں مسلم لیگ بڑی جماعتیں سب شامل تھیں اور انہوں نے نو نکات رکھے تھے کہ اگر ان میں سے ایک نقطہ بھی کانگریس نے قبول نہیں کیا تو سے اتحاد نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک نقطہ بھی کانگریس نے قبول نہیں کیا جب ایک نقطہ بھی قبول نہیں کیا تو مسلم لیگ سے بالکل الگ ہو گئی اور جمعیت علماء ہند کے کچھ علماء بھی ان کے ساتھ الگ ہو گئے اور وہاں سے پھر ایک بڑا سمے یو ٹرن وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے وہاں سے گول میز کانفرنس لندن میں 1930 سو میں اکتیس ہوئی ہے کہ مسلمان ہندو مل کے کوئی فارمولہ پیش کریں آئندہ جو آپ آزادی چاہتے ہیں اس میں آئین کیا ہوگا دونوں مل کے بھی کوئی طے نہیں کر سکے وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسمبلی کے اندر تینتیس فیصد ہمیں چونتیس فیصد نشستیں ہمیں ملنی چاہیے یہ جناح صاحب کا ویژن تھا تو وہ وہ تینتیس پہ راضی ہو جاتے تھے کہ تینتیس صاحب کو چونتیس پہ راضی نہیں ہوتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تیس فیصد تو ہماری آبادی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ملیں چار فیصد ہمیں اس لیے ملیں کہ ہندوستان کی مسلم کمیونٹی وہ پورے عالم اسلام کے رابطے میں ہم اکیلے نہیں عالم اسلام ہمارے ساتھ ہے تو ہم پورے عالم اسلام سے ہندوستان کو جوڑیں گے اس ملک کی قوت میں اضافہ کریں گے تو چار نشستیں ہمیں ہماری اس حیثی عالمی حیثیت کی وجہ سے دی جائیں یہ چار نشستیں اس لیے کہہ رہے تھے کہ چونتیس فیصد مسلمانوں کے پاس ہوتی تو دو تہائی ہندوؤں کو پھر نہیں مل سکتی تھی بات میں اس ایک نشست کے اوپر ہندو اتنا اڑا رہا کہ دو سال کے اندر دو بڑی عالم عالمی کانفرنسیں لندن میں ہوئی تھی وہ بھی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا مسلم لیگ کا اجلاس الحباد کا میں بتا چکا ہوں اہرار کا ظہور ہاں یہ بیچ میں پھر احرار یہ بھی کانگریس سے ناراض ہو کر پھر یہ الگ ہوئے تھے سید اطاء اللہ شاہ بخاری اس کے بڑے لیڈر تھے اور بھی حضرات بہت سے تھے ان کا زیادہ کام جو تھا وہ کشمیر میں تھا شروع میں کہ تحریک کشمیر کشمیر کی آزادی کی تحریک چلائی انہوں نے تحریک ختم نبوت اس میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن آخر میں جو فیصلہ کون ٹائم تھا یعنی پاکستان کی آزادی کا اس میں یہ پھر کانگریس کے ساتھ ہو گئے تھے اگر اس وقت یہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے جیسے جمیعۃ علماء اسلام نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا تو ہمارے شاید پاکستان میں یعنی بہت ہی وہ ایک اچھا اس کا اثر پڑتا یہ الگ بات کہ پاکستان بننے کے بعد پھر اہرار نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ ہی کی حمایت کرتے ہیں اور سید تعالیٰ شاہ بخاری صاحب نے کہا کہ اب ہم نے سیاست سے اب ہمارا سیاست تعلق نہیں ہے ہمارا کام انگریز کو نکالنا تھا وہ نکل گیا ہے آئندہ سے ہمارا کام ختم نبوت کے لیے ہم وقف ہیں تو جنہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے مسلم لیگ کے ساتھ ہو جائیں اور جو ختم نبوت کا کام کرنے ہے ہمارے ساتھ ہو جائیں گاندھی کی تحریک ہے نمک یہ بیس میں ایک تحریک چلی تھی گاندھی نے کہا آزادی دلا کے دم لیں گے تو نمک جو ہے وہ ہندوستان میں پابندی تھی نمک آپ استعمال نہیں کر سکتے ہندوستان کا حالانکہ سب سے اچھا نمک آپ کے ہندوستان میں ہے، لاہوری نمک ہمارا یہ انگریز میں پابندی لگائی ہوئی تھی نمک باہر سے آئے گا تو گاندھی جی نے کہا نمک ہم استعمال کریں گے تو اس کا نام تحریک نمک رکھا تھا اور نام لگایا تھا آزادی کامل کا لیکن وہ آخر میں پھر گاندھی اروند پیکٹ اروند جو وائس سرایا تھا سے معاہدہ کر لیا تھا تو آزادی کامل یہاں پر بھی نہیں ہو سکی 1936 کے انتخابات جس, جس میں جوتا گانا انتخابات کا ہوا تھا اور میں تھانہ بہت مسلم لیگ کی حمایت ہوئیس میں شروع ہوئی تھی عالمی جنگ انیس میں آرمی بل یہ ایک لمبا موضوع ہے اس کو میں ابھی چھوڑتا ہوں قرارداد پاکستان آپ کے سامنے آگئی تحریک پاکستان میں علماء کے اختلاف آپ کے سامنے ہے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ ہم ایسی قومی اسمبلی بنائیں کہ چالیس مسلمان ہوں چالیس ہندو ہوں بیس اقلیتیں یعنی عیسائی سکھ پارسی وغیرہ یہ فارمولہ کانگریس نے کبھی بھی قبول نہیں کیا لئی تو لال کرتی رہی جھانسیں دیتے رہی کرتے ہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کئی سال اسی میں اس نے لگائے رکھا تاکہ مسلمان متحد نہ ہونے پائیں آخر میں جب بالکل سر پہ بات آ گئی تو آخر میں گاندھی جی نے اس فارمولے کو اٹھا کے ایک طرف یوں کہہ کے رکھا کہ جناب اس سے تو بہتر ہے آپ لوگ مسلم لیگ میں چلے جائیں یعنی اس فارمولے کو بالکل مسترد کر دیا اور مسترد مسترد مسترد ہی ہو سکتا تھا آپ سوچیں نا وہ ہندو جو ایک نشست نشست کے لیے ایک نشست دینے کو تیار نہیں ہے مسلمانوں کو وہ چالیس فیصد نشستیں اپنے برابر کام دے سکتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نا جمیت علم اسلام کا قیام یہ این اس طرح قیام جب, جب تحریک آزادی بالکل عروج پہ تھی مسلم لیگ اکیلی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی بڑی پانچ چھ تنظیمیں تھیں سیاسی وہ سب کانگریس کے ساتھ تھیں تو ایسے میں مسلم لیگ کو تنہا دیکھ کے علامہ شمیر ام مفتی شفیع صاحب مولانا قاضی قاری طاہر صاحب جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اس طرح اور بہت سارے حضرات تھے مولانا آزاد سبحان وغیرہ ان حضرات نے یہ جماعت قائم کی تھی اور اس نے تحریک پاکستان بھرپور ساتھ دیا اور اس تحریک کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں علماء کو ایک وقار ملا ایک مقام ملا پاکستان میں علماء کو علماء سیاست کے اندر پھر وہ شروع سے فعال رہے پاکستان میں جو بھی آئین بنے ہیں ایک زمانے میں شبیر عثمانی صاحب تھے حضرت تھانی الرحمۃ اللہ تھے اور حضرت مسی شفی صاحب رحمۃ اللہ صی سلمان ندوی آزاد بڑے فعال رہے ان کے بعد پھر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے غلام باد ہزاری صاحب تھے یہ سلسلہ ابھی مانا فضل الرحمان صاحب تک الحمدللہ جاری اور ہے تو جو ہمارا جو اسلامی فرنٹ ہے پاکستان میں الحمد وہ خالی نہیں رہا چاہے آپ کو علماء اسمبلیوں میں دیکھنے میں چند نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے عوام کی بہت بڑی طاقت ہمیشہ رہتی ہے صبح آزادی نصیب ہوئی چودہ اگست کو مگر قتل عام بھی بہت بڑا ہوا جس کی یادیں بڑی دل خراش ہیں دس لاکھ کے قریب یا سولہ لاکھ اعلی اختلاف الاقوال مسلمان شہید ہوئے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور لٹے پٹے آئے تھے لیکن اللہ تعالی نے مدد فرمائی پاکستان کی تو حالت بھی ایسی نہیں تھی 50 لاکھ مہاجرین کو سنبھال سکتا اللہ نے غیر سے انتظامات فرما دیے وہ آباد بھی ہو گئے اور یہاں پہ الحمد خوشحال بھی ہو گئے میں سمجھا پاکستان میں تعلیمی شودے کے اندر مہاجر جتنے آگے گئے ہیں شاید کوئی اتنا آگے نہ گیا ہو کیونکہ پہلے سے وہ ذہین لوگ تھے بزنس بزنس کا ذہن ان کا وہاں بھی بزنس مین تھے خالی آدمی آئے ہیں تو یہاں بزنس شروع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہمارے حضرت والا مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجر خاندان تھا یہاں تو کچھ بھی لے کے نہیں ہے سب کچھ لٹ گیا تھا ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کپڑے کے کارخانے میں جو کپڑے کٹتے ہیں نا کٹ پیس جو ہوتے ہیں ان کو لے کے حضرت کے جو والد صاحب اور ان کے بڑے بھائی وغیرہ یہ کراچی میں فٹ پاتھوں پہ بیچ کے کپڑے بیچا, بیچا کرتے تھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ پھر بڑے بڑے الحمدللہ وہ مدارس کو چلا رہے ہیں الحمدللہ تو کشمیر کا جہاد شروع ہوا پاکستان کے بننے کے ساتھ انگریز کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان بند تو جائے لیکن چل نہ سکے نہ پاکستان کو کرنسی دی جو منظور تھی کہ انڈیا کی کل دولت میں سے ایک تہائی پاکستان کو دی جائے گی وہ ایک تہائی میں سے ایک روپے بھی پاکستان نہیں آیا سب بینک وہاں بڑے بڑے وہاں تھے ادھر ہی رہ گیا کل اصلے میں سے ایک تہائی پاکستان آئے گا کچھ بھی پاکستان کو نہیں دیا حتیٰ کہ پاکستان میں چھاؤنی تھی کراچی میں بڑی چھاؤنی تھی انگریز نے چودہ اگست کو نکلنے سے پہلے چھاؤنی کو بھی بلڈوز کر دیا ٹھیک ہے ہاسپیٹل میں جو تھے آلات جرا ہی ایکس رے کی مشین ہیں وہ بھی اٹھا لیں جتنے گولے موجود تھے کراچی چھاونی میں سارے سمندر میں ڈال دیئے کہ پاکستان کے پہلے میجر جنرل اکبر خان جب اپنا چارج لینے پہنچے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے سارے گولے ختم ہو چکے تھے صرف گولیاں رہ گئی تھیں وہ بھی اٹھا کے لے کے جا رہے چھوڑ <تصفح> دو بھائی یہ گولیاں چارج میرے پاس چھوڑ دو گولیاں دفع ہو جاؤ تو انگریز فوج سے جہازوں میں بیٹھ کے نکل گئی جب پاکستان بنے چودہ کو پاکستان میں توپے تو تھی پاکستان میں کچھ نہ کچھ اکا تو مسئلہ یہ تھا کہ جو تقریب ہوتی ہے آزادی کی کس توپوں کی سلامی ہوتی ہے جو ایک رسم ہے وہ توپوں کے لیے ایک گولا بھی نہیں ہے دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ گولے ہی نہیں ہیں تو کل ہی انڈیا حملہ کر دے گا اصلہ ان کے پاس سب کچھ ہے فوجیں ان کی تیار ہیں تو اس کے لیے پھر ایک انجینئر نے پٹاخے بنائے جو بالکل توپ کی آواز دیتے تھے تو اکیس توپے جو چلی تھی چودہ اگست کو جب پرچم کشائی کی تھی یہاں مانا شبیر احمد نے اور وہاں ڈھاکہ میں علامہ عثمانی نے وہ پٹاخے تھے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ گولے ہم نے جو ضائع کیے تھے کہ شاید کوئی ذخیرہ ڈپو بچا تھا یہاں پہ پتہ نہیں چلا وہاں سے گولے اٹھا کے لے آئے ہیں اور ادھر سے کشمیر میں فوجیں داخل ہوں گی انڈیا کی تو یہاں سے مجاہدین گئے ہیں پہلے قبائلی وہ لڑے ہیں پھر فوج گئی ہے سری نگر بھی آزاد ہو جاتا لیکن بیچ میں آ گئی اقوام متحدہ اور وہ ایک فتح حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی وہ مسئلہ آج تک اٹکا ہوا ہے یہ بھی منجملہ انہیں مقامات میں سے ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی جب وہ اقوام متحدہ کا جو حکم آیا تھا میجر حمید اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک صحافی وہاں پہنچے تھے انہوں نے اپنا بیان لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا جنگل میں کچھ نظر آ رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا پورا جنگل کے سیر کرائی جو بارڈر تھا آگے انڈیا انڈیا کی فوجیں اس طرف ان کا پوری جنگل سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے کل صبح ہم پیش قدمی کریں گے چند گھنٹوں میں ہم پورا کشمیر ہمارے پاس ہے اور اتنی ان کو بالکل پتہ نہیں ہے اس وقت میں کتنی فوج لا چکے ہیں اور اتنا ٹائم بھی ان کے پاس نہیں ہوا کہ تیاروں سے مدد لیں اور سری نگر میں فوج پہنچائیں صبح انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے کہتے ہیں رات ہی کو فون آ گیا وزیراعظم ہاؤس سے کہ آپ نے پیش قدمی نہیں کرنی آپ کا متحدہ میں معاہدے کے نے کر دیا کہ جنرل حمید تین دن تک اپنے کوارٹر میں بند رہا روتا رہا شرم سے باہر نہیں نکلا تو ایسے مواقع بھی آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں جب بازی کو سامنے ہوتی ہے لیکن اپنی غلطی سے دوسروں پہ اعتماد کر کے ہم اسے کھو دیتے ہیں بہرحالی ملک اللہ نے ہم کو نصیب کیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی اصلاح کا اور اس کی اس کے بچاؤ کا وہ طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہوگا سوچ کو مثبت کرنا ہوگا سوچ کو منفی نہیں کرنا رد عمل نہیں دینا ہم نے حالات خراب ہیں بہت خراب ہیں اور آج سے نہیں ہیں نوجوانوں کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں چونکہ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کے مہنگائی کب نہیں تھی پاکستان میں اگر آپ ایوب کا دور دیکھیں ایوب کے دور کے آپ صحافتی میرے پاس رسالے پرانے پرانے, پرانے رکھے ہوتے ہیں آپ یہی دیکھیں گے مہنگائی روس پر پہنچ چکی ہے عوام پسے چلے جا رہے ہیں اور ملک جو تباہ ہونے کو ہے کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں وہ شور ہمیشہ رہتا ہے ان چیزوں میں جب آپ مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں حقیقت اپنی جگہ پر ہے لیکن نہ آپ حکومت سے توقع کریں نہ کسی اور سے بس اللہ کی طرف متوجہ ہے اللہ سے مانگے روزی دینے والا اللہ ہے اللہ چاہے تو پتھر میں کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے نا تو اللہ دے گا تو مہنگائی میں بھی دے دے گا اور اگر اللہ نے رزق ہمارا تنگ کر دیا تو ملک میں اگر مفت بھی چیزیں مل رہی ہیں تو ہمیں ہمارا رزق نہیں ملے گا ٹھیک ہے سیاست کا جو کام ہے وہ آپ سیاست دانوں پر چھوڑیں سیاست دانوں میں اچھے سیاست دان آپ تلاش کریں آپ کے سامنے ہیں جو آپ کی مذہبی سیاسی قیادت ہے اس کو آپ سپورٹ کریں آپ سپورٹ نہیں کر سکتے کم سے کم منفی باتیں نہ کریں جو چیز آپ کے بس کی نہیں ہے اس میں آپ دخل نہ دیں ٹھیک ہے آج سیاست کا سینس نہیں ہے آپ علمی کام کریں آپ سماجی کام کریں رفاہی کام بہت ہی بنیادی چیز ہے ترکی کے اندر جو ایک دم لوگ اٹھے ہیں ایک دم سے نہیں اٹھے اس کے پیچھے تیس پینتیس سال کا رفاہی کام تھا اس رفاہی کام کے ذریعے لوگوں نے اعتماد کیا تو انہیں ووٹ دیے تو حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اگر وہاں ممکن ہے تو یہاں بھی ناممکن نہیں ہے اگر سازشیں ہمارے خلاف ہیں سازشیں ان کے خلاف تو ہم سے بھی زیادہ تھیں تو وہاں پر انہوں نے دیکھیں جس, کس طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے اس کا ہمیں ڈٹیل میں جا کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کرنے کے کام بہت ہیں راستے بہت ہیں لیکن میں سب کو خلاصہ آپ کو بتاؤں گا کہ مثبت راستے اختیار کیجیے بنائیے لوگوں کو بنائیے ادارے بنائیے اور مستقبل بنائیے ملک کو بنائیے کسی کو توڑیے نہیں نہ کسی پارٹی کو توڑیں نہ کسی تنظیم کو توڑیں اور ملک کو توڑنا تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے مسلمانوں کی کوئی بھی اجتماعیت ہو اس میں تفرقہ ڈالنا بدترین گناہ ہے تو یہ تو ایک اجتماعیت ہے جو بھی ہے چاہے مصر ہے چاہے ترکی ہے چاہے پاکستان ہے اگر اس بڑی اجتماعیت کو آپ توڑیں گے تو اس قدر بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلم مالک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح ترتیب کے ساتھ صحیح تدریج کے ساتھ یہاں پہ ایک سال تبدیلی آنے کا باعث بنے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين اللہ وسلم یہاں پانچ دن تو علم تاریخ کا مذاکرہ ہوا اے اللہ اس سب کو ہمارے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے پڑھنے والوں کے لیے بھی پڑھانے والوں کے لیے بھی انتظامیہ کے لیے بھی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی اے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس کو ہمارے لیے آئندہ کی زندگی میں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اے اللہ صحیح لاہِ عمل اختیار کرنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو غیار کی غلامی سے اللہ نجات فرما نجات عطا فرما اے اللہ اے اللہ عمت مسلمہ کی نشت ثانیہ کے لیے جتنے بھی تقاضے ہیں چاہے ظاہرا وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اے اللہ ان سب تقاضوں کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے طلبہ کو اے اللہ قبول فرما اور اسی محنت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کے دوران اے اللہ قسد صاون جو غلطی جو لفظش بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے اے اللہ اس کو معاف فرما دے اے اللہ یہاں انتظامیہ نے اے اللہ جو تعاون کیا اے اللہ سب کی رہائش کا انتظام کیا اے اللہ خوراک کھانے پینے کا انتظام کیا اکرام کیا اعزاز کیا اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے اللہ خدمت کو قبول فرما لے اللہ خاص طور پر ہمارے دوست ملک محمد ریاض اے اللہ جناب ملک علی اسور صاحب ان کے تمام بھائیوں کو جو سب اس خدمت کے اندر بھرپور طور پر شریک ہیں اے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما دے اے اللہ ان کے والد صاحب جو کچھ عرصے پہلے جن کی وفات ہوئی ہے ان کی والدہ محترمہ اے اللہ اے اللہ سب کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے لفظ اللہ درگزر فرما دے اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ اس مسجد کے تمام اعمال کو یہاں کے مدرسے کو یہاں کی نمازوں کو یہاں کے علمی مذاکروں کو اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے اے اللہ ان کے صدقہ جاریہ فرما دے جتنے اے اللہ حضرات یہاں تشریف فرمائے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یہاں مسجد کے ہمارے بھائی شفیق صاحب جو مسجد کی ہر وقت خدمت کرتے ہیں بیمار ہیں اے اللہ ان کے شفات فرما دے یہاں طلبہ ساتھیوں میں سے, سے علماء میں سے جن کی طبیعت ناساز ہے ان کو شفات آ فرما دے کل ہمارے دوست ہمارے بھائی مولانا مفتی عدنان مسعد صاحب کے والد صاحب کا آپریشن ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاضلہ نصیب فرمائے ہمارے کراچی کے بزرگانی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے شیخ عبداللہ صاحب مسلسل کئی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا اللہ ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما اللہ تمام طلبہ کو علماء کو اے اللہ بحفاظت وعافیت اپنے اپنے ٹھکانوں پر اپنے اپنے گھروں پر اے اللہ منظنِ مقصود پر پہنچا دے ہر قسم کے راستے کے شرف اتنے پریشانی سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے اللہ سلم بارک علیٰ سید نام محمد والا علی و صحفیہ اجمائعین رحمتی کے اور